سلات وسلم اشرف الم سلیم نبی نبی جینا محمد وحلاحی و اصحابی اجمعین و اما بعد اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے علم کے لیے چنا کہ ہم اسے سیکھیں سکھلائیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں ترقیقت طلب علم شریعت اسلامیہ میں نہایت ہی پاکیزہ اور محترم اور ایک بلند مرتبہ عمل اور خصوصیت ہے علم کو سیکھنے سکھانے کی اسلام نے بہت زیادہ ترغیب دی ہے یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیاں اور عیان ہیں اور اللہ رب العالمین نے بھی اہل علم کی فضیلت اور ان کے درجات کی بلندی کا ذکر قرآن میں کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں طالب علم کی اور علماء کی فضیلت اور ان کی خوبیاں بیان کی ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں طالب علم بنائے اور ہم ہمارا علم ہمارے لیے حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے عزیز ساتھیوں ہمارا جو موضوع ہے وہ پچھلے بار کے دورے کی کا امتداد ہے اسی کا آگے کا بڑھا ہوا حصہ ہے پچھلی بار ہمارا جو موضوع تھا وہ قیامت کی نشانیاں تھا اور یہ موضوع قیامت برپا ہو جانے کے بعد پھر باس بادل موت یعنی دوبارہ سے زندہ کیے جانے کے بعد کے مسائل کا یہاں پہ مباحثہ اور مدارسہ ہوگا اور ان مسائل میں سے بھی ہمارے حصے میں جو مسائل آئے ہیں ان کا تعلق کچھ اور وقت کے بعد کا ہے حشر کے بعد میدان محشر میں جب ساری مخلوقات اکٹھی ہوگی ان اور جن وہاں پہنچے ہوں گے اور میدان محشر کے مختلف مناظر اور مختلف صعوبتیں اور ہوناکیوں سے گزرنے کے بعد لوگ جن مسائل سے دو ہوں گے وہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے اور دوسری والی شخ یا پہلی والی شک دوسرے شیخ کے ساتھ آپ لوگ پڑھیں گے ان شاء اللہ تفصیل سے تو سب سے پہلا مسئلہ جو ہماری ترتیب میں ہے وہ شفاعت کا ہے لیکن ہم نے مذاکرے میں شفات سے پہلے اللہ رب العالمین کے تشریف آوری کا ذکر کر دیا ہے حالانکہ قیامت کے دن کے جو مناظر ہیں قیامت کے دن کے جو بہت سارے مواقف ہیں مختلف اوقات میں کیا کیا ہوگا ان کی صحیح ترتیب جسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم زمری ترتیب دینا مشکل ہے کیونکہ شریعت میں اس طرح کے تفصیل کا کوئی نص نہیں ہے کہ ترتیب وار ساری چیزوں کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہو بلکہ مطلقن جس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے مستقل طور پہ کیا گیا ہے یعنی محشر کا ذکر بھی حشر کا طریقہ اس کا ذکر کر دیا گیا اس کے بعد میدان محشر میں بہت سارے مواقع ہوں گے ان مواقف کا ذکر کر دیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتلایا گا کہ اس کے بعد یہ تو اس کے بعد یہ ساری چیزوں میں اس طرح سے نہیں ہے لیکن آپ لوگ غور کریں کہ میدان محشر میں سارے لوگ ساری مخلوقات اٹھ کر کے اپنی قبروں سے لوگ مختلف حالات میں جب پہنچیں گے تصور کیجئے کہ ایک میدان ہوگا جہاں پہ کوئی سایہ نہیں جہاں پہ کوئی بلڈنگ نہیں کسی طرح کوئی مکان نہیں بلکہ وہاں سخت گرمی کا عالم ہے اور اس وقت کی گرمی سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب سورج بہت ہی قریب ہوگا اور اس کی گرمی بہت تیز ہوگی وعلیکم <تصفح> <تصفح> <تصفح> <شرح انت> السلام <بلکہ> اور آپ لوگوں نے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کے میدان محشر میں لوگ اپنے اپنے اعمال کے نتیجے میں پسینے میں غرق ہوں گے کوئی ٹکڑوں تک کوئی اپنے گھٹنوں تک کوئی رانوں تک کوئی کمر تک کوئی سینے تک کوئی اپنے اس کے یعنی اس کے اس کے چہرے تک اس کے ہونٹوں تک یعنی اس کی لگام پہنا دی جائے گی اتنا ہوگا کہ اس کے گویا کہ وہ ڈوب رہا ہوگا اس کا منہ اس پسینے کی اس پانی میں تو یہ ایک سختی کا عالم ہوگا اور لوگوں کو کچھ نہیں پتا کہ کیا ہونے والا ہے کمروں سے اٹھ کر کے بھاگتے ہوئے لوگ جائیں گے اور جب اکٹھے ہو جائیں گے سارے لوگ چاروں طرف سے آ, آ, آ کر کے تو اب وہاں پہ کیا ہونا ہے کسی کو کچھ بھی نہیں پتا عجیب سا منظر ہوگا اور اس پر کافی لمبا وقت گزرے گا بعض زوایت میں آتا کہ چالیس سال گزر جائیں گے تو اب ایک لمبا وقت کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے بالکل سب پریشان حال ہیں یہیں پر لوگ شفات کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور کی طرف پہلے بڑھتے ہیں اور وہ مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا تشریف لانا کیونکہ اللہ تعالیٰ جب تک تشریف نہیں لائے گا اس وقت تک لوگوں کو سفارش بھی نہیں ہو پائے گی اور انبیاء کے پاس جب لوگ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جائیں گے آپ لوگوں نے وہ روایت پڑھی ہوگی اور پڑھیں گے اس میں ذکر بھی ہے مذکرے میں تو اللہ تعالیٰ کا عرش آ چکا ہوگا اللہ تعالیٰ تشریف لا چکا ہوگا تو یہ جو اللہ تعالیٰ کا تشریف لانا ہے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا اس کے بارے میں مختلف احادیث اور مختلف نصوص قرآن و سنت کے ہیں بلکہ قرآن کے اندر بہت ساری آیات ہیں جن میں سے مشہور مشہور دلیلیں آپ کے مذکر میں بھی ہیں جیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر اندرون اللہ اسی اللہ فیض العلم من الغمام ول کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ جائے فیض العلم من الغمام بادلوں کے سائے میں سے بادلوں کے سایوں میں سے نکل کر کے اللہ تعالیٰ آئے والملائکہ گا اور فرشتے آ جائیں کیا انہیں اس دن کا انتظار ہے تو پتہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئے گا عرض محشر میں اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا قیامت کے دن قرآن کی یہ آیت اس بات پر صراحت کے ساتھ دلالت کر رہی ہے اسی طریقے سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل ایدہ کٹل ارگ دک دکا ہرگز نہیں جب زمین پورے طور پر توڑ پھوڑ کر کے برابر کر دی جائے گی اس میں کوئی اونچا ہو کوئی نیچا مکان نہیں ہوگا سفا چٹ میدان اس کو کر دیا جائے گا وہ جہ ارب کا ول اور تمہارا رب آئے گا ولم اور فرشتے آئیں گے سخ در سخ آپ تصور کریں دنیاوی بادشاہوں کا نظام ایک, ایک مثال کی توضیح کے طور پہ یہ بات بیان کی جا رہی ہے مقصد نہیں اس کا دنیا میں جب کوئی بادشاہ یا بڑا عہدے دار پرائم منسٹر اور اس طرح کے لوگ جب کہیں کسی جگہ جاتے ہیں تو ان لوگوں کے جانے سے پہلے سیکورٹی لگا دی جاتی ہے پبلک بھی وہاں پہنچی ہوتی ہے اور سیکورٹی لگا دی جاتی ہے اور وہاں پہ ان کی فورسز بہت زیادہ تعداد میں پہنچ کر کے چاروں طرف پھیل جاتی ہیں اور بیچ میں راستہ بھی بناتی ہیں یہ ایک تصور ہوتا ہے دنیا میں ایک یہ ہوتا ہے اس طرح کا طریقہ چلتا ہے اس کے بعد بادشاہ کی یا پرائم منسٹر کی یا وزیر اعلیٰ کی وہ آتی ہے سواری یا اس کا پورا ایک اس کا جلوس آتا ہے ساری گاڑیاں آتی ہیں اور وہ انسان وہاں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر مختلف آیات میں جو تذکرہ کیا ہے وہ من جملہ مختصر سی صورت میں اسی قبیل کا ہے فرمایا وہیومد اشب کا پسما ابام اس دن آسمان پھٹے گا اور وہ جو اس کے اس پہ بادل ہوں گے بادلوں کے ساتھ پھٹے گا وہ نسزل ملائقل تنزیلا اور فرشتوں کو نازل کیا جائے گا اس آیت کی تصریح کی شرح دوسری پچھلی گزری ہوئی آیتیں کرتی ہیں کہ فرشتے نازل ہوں گے اور اس آسمان سے ان بادلوں کے درمیان سے اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے گا بلکہ اور ایک جگہ فرمایا ہوا اشر قتل ارب اس دن زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی تفسیر میں علماء تفسیر نے نقل کیا ہے امام تبری نے کہ تشر کو نور ہی اذا جا جب اللہ تعالیٰ آئے گا تو اللہ کے نور سے بالکل روشن ہو جائے گی وہ زمین عرض محشر تو اب یہ جو آیات ہیں ان آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تشریف لے کے آئے گا اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ کرم کی بہت ساری احادیث ہیں ان احادیث میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی نزول خاص کر قیامت میں نزول کی باتیں کہیں ہیں مثلا حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ تباہ رکھا کل جاتیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اہل قیامت کے پاس نازل ہوگا وکل امتن جاتیا اور, اور تمام امتیں اس وقت گھٹروں کے بل کھڑی ہوں گی یا گری ہوئی ہوں گی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور اس کے دہشت میں اللہ تعالیٰ آئے گا اس نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے نزول کے مانے ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا اوپر سے نیچے اترنا نزول کے معنی مطلب اترنا تو اب نزول اسی چیز کو ہوتا ہے یا وہ چیز نازل ہوگی جو پہلے سے اوپر ہو اگر کوئی چیز پہلے سے اوپر نہ ہو بلکہ زمین پر ہمارے ساتھ ہو تو اس کا اس کے نزول کا اور نازل ہونے اور نیچے اترنے کا کوئی مینی نہیں ہے تو ان آیتوں سے اور ان احادیث سے اس بات کا پتا آج کی تاریخ میں آج کے وقت میں ہمیں یہ اعتقاد ملتا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کہاں ہے اوپر ہے اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان کے اوپر ہے اللہ کی اپنی جو ذات ہے اس کا جو بھی جس جو بھی اس, کی, اس کا وجود ہے وہ وجود کہاں ہے ساتویں آسمان کے اوپر ارش کے اوپر ہے تو اس دن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نزول فرمائے گا یعنی نیچے اتر کے آئے گا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اسی طریقے سے بہت ساری احادیث ہیں علماء نے بلکہ شیخ حسین فرماتے ہیں کہ وحادی المتواف ربی صلی اللہ وسلم فی اچا احمد بے ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث متواتر طریقے سے آئی ہوئی ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اب یہ مسئلہ فی جاتی ہی بڑی ہی فطری طریقے سے ہمارے درمیان اگر ہم اس کو سمجھیں تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے دراصل اس میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی اشکال کوئی اعتراض ہے ہی نہیں اس میں کہ اللہ تعالیٰ آئے گا سیدھی سی بات ہے قرآن میں کہا گیا ہے احادیث میں کہا گیا ہے اللہ آئے گا اور اللہ کا آنا یہ عقل بھی اس چیز کو بعید نہیں سمجھتی اور کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے اللہ کا چونکہ جب وجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق وہ جس طرح بھی نازل ہو جیسے بھی نزول کرے جیسے بھی آئے وہ اس کی شان ہے بادشاہوں کی شان الگ ہوتی ہے عام انسان کی شان الگ ہوتی ہے اور انسانوں کا اترنا الگ ہوتا ہے پرندوں کا اترنا الگ ہوتا ہے تو ہر چیز کا اترنا اور نازل ہونا الگ الگ انداز میں ہوتا ہے اور اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا اپنا نزول بھی اس کی اپنی طرح ہے اس میں کسی طرح کوئی اشکال نہیں ہے لیکن علماء اس, اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو صفت نزول جو ہے اب یہ مسئلہ تھوڑا سا اسماعی صفات میں جائے گا ہلکا سا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عسم اور اس کی صفات ہیں اللہ کی جو خوبیاں ہیں جو اس کی ایٹریبیوٹس ہیں جو اس کی صفات ہیں جن سے وہ متصف ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں یہ بہت اہم صفت ہے نزول صفت نزول بلکہ امام عثمان میں سعید دارمی جنہوں نے جہمیہ کے خلاف اور بشر مریسی خلاف کتابیں لکھی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حدیث النزول اغیزو احادیث ال نضول آج احادیث عند الجہمیہ جہمیہ یعنی نزول کی جو حدیثیں ہیں جن روایات میں نزول رب کا ذکر ہے وہ جہمیہ کے نزدیک بہت زیادہ ان کو غصہ دلانے والی احادیث ہیں کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزول کے قائل نہیں کیونکہ نزول سے ان کی نظر میں بہت سارے اشکالات کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نزول کو اگر ثابت مانیں گے آپ تو پھر آپ کو گویا آپ نے اللہ کو انسانوں سے تشبیح دے دی اور اگر آپ یہ مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے تو گویا عرش سے اتر کے آ گیا عرش خالی ہو گیا مختلف باتیں اس طرح ہی کرتے ہیں وہ لوگ لیکن ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اپنی ذات کے ساتھ فی ال مقام ہر جگہ اللہ تعالی ہے تو جب وہ اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانتے ہیں تو پھر نزول کی کوئی میننگ نہیں رہ گیا اسی لیے ان کو ان احادیث سے بہت چڑ ہے اور وہ اس چڑ کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں آپ کو طریقہ معلوم ہے ان کے بن کا منحج معلوم ہے کہ یہ لوگ قرآن کی اگر نصوص میں یا آیات میں اس طرح کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی تعویل کر دیتے ہیں جیسے نزول رب سے مراد نزول امر رب اللہ کا حکم نازل ہو ہیں اللہ نازل ہوگا یعنی اللہ کا حکم نازل ہوگا اللہ کی رحمت نازل ہوگی اللہ کے نازل ہونے کے متعلق تین طرح کی روایات آتی ہیں ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے یہ بھی متوطر حدیث ہے شہید ہے اور ان کے علاوہ بہت سارے صحابہ سے یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتا ہے سلو سے لیل کے وقت میں بعض روایتوں میں کہ سلو سے لیل کے آخر میں بعض میں کہ نصف میں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزول کی روایات بہت زیادہ ہیں ہر رات آسمان دنیا پر اسی طریقے سے یوم عرفہ یا اشیت عرفہ عرفہ والے دن بھی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اسمان دنیا پر اور تیسری قسم کی جو روایتیں ہیں وہ قیامت کے دن نازل ہونے کی ہیں عرض محشر میں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ان ان ان ان روایات کو اور اس بلا خود اس مسئلے کو اہل سنت والجماعت صاحب کرام اور طاوقین اور ائم ام مجتہدین اور ان کے بعد کے ائمہ اور یہاں تک کہ اہل اسمول جماعت آج کے زمانے تک ان کو صحیح ثابت مانتے ہیں اس میں بلا کسی تعویل کے بغیر کسی اس میں تکلف کے گھسے ہوئے بغیر کسی کیفیت کے بیان کرنے کی پریشانی لیے ہوئے ہم اس کو یوں ہی ثابت مانتے کہ اللہ تعالی نازل ہوگا جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ آئے گا لیکن اہل اسم الجماعت کے خلاف اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ جو سرے سے نزول کو مانتے ہی نہیں جیسے کہ جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ انہوں نے نزول کو ثابت ہی نہیں مانے انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں اللہ بڑا نازل نہیں ہوتا کیونکہ اللہ کو نازل ہونا مانیں گے تو اس سے تشویج لازم آتی ہے کہ برے انسانوں یا مخلوق کی طرح آپ نے اللہ کو قرار دے دیا اور دوسرے وہ لوگ جو نزول کو کا oh. انکار تو نہیں کرتے ایک دم کھل کر کے لیکن ان کا رویہ انکار ہی کی طرح ہے اس میں تین طرح کے لوگ ہیں نمبر ایک وہ لوگ جو تعویل کر دیتے ہیں جو کہ عام طور پہ ہمارے یہاں کے لوگوں کا منحج ہے شاہرہ اور ماتور کا کہ وہ لوگ تعویل کر دیتے ہیں نزول کی دنیا ہر رات کے نزول کی بھی اور اور, اور عرصہ کے دن کے نزول کی بھی اور قیامت میں جو نزول ہوگا اس کی بھی ہر ہر قسم کے نزول کی تعویل کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم نازل ہوگا اللہ کو ہونے کی ضرورت نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نازل ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر جگہ ہے تو یہ تعویل کر دیتے ہیں کچھ لوگ کبھی امر سے کبھی رحمت سے کبھی کسی مخلوق کے نازل ہونے سے کہ اللہ کی کوئی مخلوق کوئی فرشتہ نازل ہوتا ہے اس طرح سے اور کچھ لوگ ہیں جو تفویض کرتے ہیں انہی لوگوں میں ایک اور اشاریہ اور معتریدیہ کا جو ہمارے ہاں کے عوام ہمارے ہاں کے جو عام لوگ ہیں مذہب کے جن, جن, جن کو ہم لوگ احناف کے نام سے جانتے ہیں فقہی اعتبار سے لیکن وہ عقیدے کے اعتبار سے معتوریدی اور اشاری ہیں تو ان کے یہاں دو موقع پائے جاتے ہیں ایک عوام کا اور ایک کا ایک قواص کا ایک عوام کا خواص کا موقف ہے تعویل کرنا کیونکہ خواص اپنی عقلوں کے ذریعے جان سکتے ہیں کہ نزول رب سے مراد کیا ہے لیکن عوام الناس جو عام لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں جو جاہل لوگ ہیں عام سے سادہ مزاج لوگ ان کے دل ان کے ان کی عقلوں میں اور ان کے دلوں میں سوچنے کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس کی حقیقت سمجھ سکیں اس لیے ان کے لیے الگ مذہب اختیار کیا گیا ہے اور وہ ہے تفویض تفویض کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے حوالے کر دینا یہاں بھی آپ نے سنا ہوئی لفظ عربی میں تفویض سیارہ وغیرہ کے لیے لو اسمال ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی کسی کو دیں کہ بھائی تم میری گاڑی یہ بندہ چلائے گا تو اس کے لیے تفویض کیا نام ہے بنوانا پڑتی ہے تو تفویض کا مطلب تھا کسی کے حوالے کرنا بو میں نے یہ گاڑی اس کے حوالے کر دی ہے میری مرضی سے یہ چلاتا رہے اسی طریقے سے تفویض کا مطلب ہے کہ اس طرح کے نصوص اور آیات و احادیث کو ہم اللہ کے ہی حوالے کر دیں کہ اللہ یہ تیری نازل کی ہوئی آیت ہے یا تیرے رسول کی حدیث ہے ہمیں نہیں پتا یہ کیا ہے یہ تو جانو یہ تجھے پتا ہے اس کا میننگ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس کا نام تفویض ہے اور تفویض یہ اہل سنت والجماعت کے یہاں باطل ہے اہل سنت والجماعت کے یہاں تفویض صرف کیفیت کی ہے علم کی نہیں ہمارے یہاں اللہ تعالی کی جو صفات ہیں ان کی کیفیت کی تفویض ہم بھی کرتے ہیں کہ وہ کیسی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن ان کے بارے میں مطلق مجمل علم کہ نزول کا معنی نازل ہونا یہ علم ہمارے پاس ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں لیکن ان لوگوں کے ہاں اس علم کی بھی تقویز ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس میں گھسیں گے ہی نہیں یہ کیا چیز ہے اس کو جانیں گے ہی نہیں نہ اس کو, اس کو ہم تفسیر کریں گے نہ اس کا میننگ بیان کریں گے نہ اس کا اعتقاد رکھیں گے تو یہ سرے سے اللہ تعالیٰ کے حوالے اللہ ہی بہتر جانے کے اس کا میننگ کیا ہے تب کہتے تو بہت دور کی بات تو یہ, یہ مذہب اور یہ مسلک بھی انہی اور معتور دیا کا ہی ہے لیکن یہ عوام الناس کے لیے ہے یا ان طالبات کے, کے لیے جو تعویل کرنے یا سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور ان دونوں میں افضل مذہب ان کے یہاں تعویل ہے اور یہ غیر افضل ہے اور یہ دونوں ہو گئے تعویل اور تفریح تیسرا مسلک ہے مشبیہہ کا جنہوں نے تشویش دی جنہوں نے مانا کہ ہاں اللہ نازل ہوتا ہے لیکن اس تفسیر کر ڈالی کہ وہ ہماری طرح نازر ہوتا ہے جیسے ہم اوپر زینے سے نیچے آتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ بھی اترتا ہے تو یہ مشبیہہ کچھ لوگ ہوا کرتے تھے جیسے مرغیا میں کچھ لوگ تھے کرامیہ محمد بن کرام کے ماننے والے یہ اسی طریقے سے پرانے راسزہ یہ شیعہ اسنا آشریہ جو ہیں ان کے پرانے علماء جو ہیں قدیم علما پہلی اور دوسری صدی کے خاص کر دوسری سدی ہجری کے جو علما حشام بن حکم رافیزی وغیرہ یہ لوگ بھی تف... یہ تشبیح ان کا مذہب تھا ان... ان رافظہ کا پرانا مذہب پہلے جو رائے تھی وہ تشبیح تھی یعنی ساری چیزوں کو مانو لیکن انسانوں اور مخلوقوں کی طرح مانو اللہ کے حق میں لیکن آج کے زمانے میں یہ رافظہ بھی رافظہ بھی متضرہ اور جہمیہ کے مذہب پر ہیں جو جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں ان کو نہیں مانتے ان چیزوں کو تو مشبیہہ جو تھے وہ انہوں نے اس بات کو مانا کہ ہاں اللہ نازل ہوگا لیکن ہماری طرح جیسے ہم آتے ہیں ہم انسان نازل ہوتا ہے اوپر سے نیچے چھت سے نیچے آنا یا سیڑھی پیسے نیچے آنا ممبر پیسے سے نیچے اترنا یہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی نازل ہوگا اور انہوں نے پوری کیفیت انسانوں کی طرح پیش کرتے ہیں تو یہ مذہبی باطل ہے اہل اسمت پر جماعت اور صحابہ و تعرین کے طریقے پر عمل کرنے والے لوگ تمام صفات کو تمام اللہ تعالیٰ کی ان خوبیوں کو مانتے ہیں لیکن کیونکہ وہ غیر کی خبریں ہیں تو ہم صرف خبر اور اس کا علم غیر کی بات کا صرف علم جان سکتے آپ اس کی حقیقت نہیں جان سکتے جس طرح اگر آپ کے پاس کوئی دور کی خبر آئے جو آپ کی نظروں سے غائب ہو اور آپ نے وہ چیز نہ دیکھی ہو اس کی ویڈیو نہ دیکھی ہو یا وہاں جا کے نہ دیکھا ہو آپ نے تو آپ کو صرف علم رہتا ہے اس کی حقیقت کا پتہ نہیں رہتا اب کوئی کہہ دے آپ سے کہ ایک جگہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایسا, ایسا ایسا اس میں حادثے میں ایسی ایسی شکل ہو گئی آپ سن کر کسی تصور کر سکتے ہیں کہ ہاں کچھ ہوا ہوگا کسی کا اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ پیر ٹوٹ کسی کی گاڑی کا کچھ ہوا تو وہ, پر... وہ آپ صرف مطلق مجمل تصور کر سکتے ہیں بغیر کسی مثال کے جب تک کہ آپ کو وہ دکھ نہ جائے تو یہی اہل والجماعت کا طریقہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی صفات کو مطلق مجمل علم کے ساتھ جانتے ہیں جتنا علم لغت عربیہ اور اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق صحابہ کے طریقے مطابق ہمیں حاصل ہے لیکن اس کی کیفیت چونکہ وہ غائب ہے لہذا ہم اس میں نہیں گھستے یہ اہل طریقہ ہے تو یہ اس قیامت کے اس منظر میں ارض محشر میں اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا یہ برحق ہے اور اللہ تعالیٰ کا تشریف لانے کے بعد وہاں پہ پورا عرض محشر کا وہ ایک عدلیہ یا وہ محکمہ سجے گا جہاں پر اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے محاسبہ ہوگا اسی میں ایک اور مسئلہ داخل ہے رویت کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا کہ کیا اللہ تعالیٰ غازی جب اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا تو ساری مخلوق اللہ کو دیکھے گی اب اس میں اللہ تعالیٰ کی رویت کئی جگہوں پہ ہوگی اور سب سے پہلی رویت یہی ہوگی عرض موقف میں جب اللہ تعالیٰ آئے گا تشریف لائے گا تو لوگ اللہ, اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے اب یہاں پہ سوال یہ اٹھا ہے لوگوں نے سوال اٹھایا بعد کے خاص کر بعد کے زمانوں میں چوتھی پانچویں صدی کے زمانوں میں کہ کیا ارض محشر میں کفار بھی اللہ کو دیکھیں گے اہل ایمان تو اللہ کو دیکھیں گے بلا شبہ وہ جنت بھی دیکھیں گے لیکن عرض میں بھی دیکھیں گے اہل ایمان مومنین اور مومنین کے ساتھ منافقین بھی ہوں گے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عرض محشر میں آ جائے گا تو وہاں پہ اعلان کیا جائے گا اب یہ کب ہوگا میں نے کہا کہ ان چیزوں کی آپ ترتیب نہیں دے سکتے کیونکہ اس کی ترتیب ہمارے ہاں ہمارے پاس کسی نص میں نہیں ہے کسی نہ کسی موقف میں یہ کہا جائے گا کہ, لتتبع كل کہ ہر امت یا ہر قوم اپنے معبود کے پیچھے ہو لے جس کو وہ پوجتی تھی یا جس کی عبادت کرتی تھی اس کے پیچھے ہو لے تو اب سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے معبود کی پیچھے چلے جائیں گے جو لوگ سورج کو پوجتے تھے عبادت کرتے تھے وہ سورج کے پیچھے جائیں گے جو چاند کو یہ باقاعدہ الفاظ ہیں حدیث کے اندر اور جو چاند کی عبادت کرتے تھے وہ چاند کے یا جو جس سیارے کی یا جس حجر مجر پتھر شجر کسی چیز کی بھی عبادت کرتے تھے وہ اس چیز کے پیچھے چلے جائیں گے یعنی اس کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے وہ لوگ اب رہ جائیں گے مومنی اہل ایمان اور منافقین کیونکہ منافقین دنیا میں ظاہری طور پہ شرک کبھی نہیں کرتے تھے منافق تو وہ ہے نا کہ جو ظاہری طور پہ مومن ہو مسلمان ہو لیکن اس کے دل میں ہے وہ اس نے دل سے ایمان کو قبولہ نہیں ہے تو وہ لوگ دنیا میں جو کہ کبھی شرک نہیں کرتے ظاہری طور پہ بلکہ نماز بھی پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں ولاد اللہ کسالا کہ وہ نماز کے نہیں آتے مگر اس حال میں کہ وہ بڑے کسلانین اور بڑے ہی سست اس میں ہوتے ہیں تو اب منافقین بھی مومنوں کے ساتھ وہاں پہ رہیں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ عز و فی عتیم اللہ غیر اول مرہ کہ اول مرہ میں یعنی جب اللہ تشریف لایا ارض محشر میں تو اللہ تعالی کو اس کی اصلی حقیقی صورت میں مومنوں نے دیکھا اب یہاں پر اللہ تعالیٰ جب سارے لوگ اپنی اپنی اپنی ساری قومیں سارے امتیں اپنے اپنے محبود کے پیچھے لگ جائیں گی تو اہل ایمان وہاں کھڑے رہ جائیں گے کہ وہ کسی کے پیچھے نہیں گئے وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات کرتے تھے تو اب اللہ آئے گا حد کہ اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں دوسری شکل بدل کے اللہ تعالیٰ آئے گا جس شکل کو پہلے دیکھا تھا مومنوں نے اس شکل کو بدل کے اللہ تعالی آئے گا اور کہے گا کہ تم نے کیوں نہیں تم کیوں نہیں گئے کہیں وہ کہیں گے کہ ہم اپنتا ضرور ہم اپنے رب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا رب آئے تو ہم اس کے پیچھے پیچھے جائیں تو وہ فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں اب جب وہ دیکھیں گے تو کہیں گے نہیں نہیں تم ہمارا رب نہیں ہو اللہ تعالی سے کہیں گے کہ تم ہمارے رب نہیں ہو ہمارا تو کوئی اور ہے ہم نے تو اس کو دیکھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کیا کہ تمہارے اور رب کے درمیان کوئی نشانی ہے وہ کہیں گے ہاں بے شک نشانی ہے جسے ہم پہچان سکتے ہیں تو وہیں پر حدیث میں ادا کہ فیق شفتا ہی تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کے کو کھول کر کے دکھائے گا تو پنڈلی کو دیکھتے ہی سارے کے سارے مومنین اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے اور جب وہ پہچان لیں گے تو پھر وہیں پر اللہ تعالی کے لیے فوراً سجدے میں گر پڑیں گے سارے مومنین اور وہاں پر سارے جو کہ منافقین تھے ان منافقین کی پیٹھ اللہ تعالیٰ سیدھی کر دے گا وہ جھک نہیں پائیں گے تو یہ حدیث اور یہ موقع بھی قیامت کے اس محشر کے اس میدان میں ہوگا جب اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا اور اپنے رب کو اہل ایمان حقیقی شکل کے علاوہ بھی دیکھیں گے ایک حقیقی شکل تھی اب یہاں پر یہ وہی سوال آتا ہے کہ کیا کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا بلکہ ایک مرتبہ ایسا مسئلہ ہوا تھا بحرین کے علاقے میں یہ بحرین نہیں جو آج جس کا نام بحرین ہے یہ احسا تھا یہ علاقہ بھی بلکہ میں سمجھتا ہوں جبیل کا علاقہ بھی اس زمانے میں بحرین ہی میں شامل تھا پرانی تاریخ پرانے نقشے میں یہ احسا و دمبام کے یہ ساحلی علاقے تمام کے تمام جو ہے پرانے زمانے میں اللہ کے نبی کے زمانے میں بحرین ہی کہلاتے تھے یہ علاقے بحرین سے ایک مرتبہ شیخ الاسلام الامیہ رحمۃ اللہ کے پاس کچھ لوگوں نے خط لکھا کہ شیخ الاسلام ہمارے یہاں بڑا اختلاف ہو گیا ہے لوگوں کے درمیان اس مسئلے میں کہ کیا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا عرض محشر میں تو کیا وہاں پر کفار بھی اللہ کو دیکھیں گے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں گے کیونکہ قرآن کی آئے سورہ متفقین کیا تھے کل انہوں رب بیمہ دن لمحجون ہرگز نہیں یہ لوگ اپنے رب سے قیامت کے دن چھپا لیے جائیں گے پیچھے محجوب کر دیے جائیں گے اور ان, ان, ان کے اور, اور رب کے درمیان حجاب ڈال دیا جائے گا ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا کہ اللہ کو نہ دیکھیں اور لائنے نہ دیکھیں تو یہ گویا دور کر دیے جائیں گے رب سے رب کو نہیں دیکھیں گے اور اسی آیت سے اہل علم نے یہ استضار کیا ہے کہ جب کفار اللہ کو نہیں دیکھ سکیں گے اور اللہ نے یہ بات بطور دھمکی کے کہی ہے کفار کو ذلیل کرنے کے لیے کہی ہے اور ان کے پھٹکار کے طور پہ کہی ہے تو گویا پہلے ایمان ایمان درجہ اولا اللہ کو دیکھیں گے تو اس سے رویت پر استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھے جانے کے امکان پر کیونکہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے کہ نہیں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ عقیدے کا اور بہت سارے بہت سارے جو فرقے ہیں جیسے جہمیہ اور معتزلہ ان لوگوں نے اللہ کی رویت کا انکار کیا مطلقا کہ اللہ کی رویت ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی ذات ہے اس طرح کی ذات تھوڑی ہے جو دیکھی جا سکے جسم کہتے ہیں کہ ذات تھوڑی ہے کہ اس کا خاص ایک وجود ہو یا فزیکل وجود ہو اس کو ہم دیکھ لیں ان کا کہنا ہے تو اللہ کو اللہ تعالیٰ تو نور ہے ایک لفظ بہت مشہور ہے ہمارے درمیان کہ اللہ تو نور ہے اللہ کو کہاں سے دیکھا جا سکتا ہے تو اس طرح کی عبادتوں کے ذریعے ان کے ہاں یہ اعتقاد مشہور ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے اللہ تعالی کی رویت کو ثابت تو کیا ہے لیکن اس کو نہ ثاب کرنے کی طرح یہی ہے ہمارے لوگ جو جن کے درمیان ہم رہتے ہیں آشاری اور ماتوریدی مذہب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کو قیامت میں دیکھا تو جائے گا مگر اللہ کسی جہد میں نہیں ہوگا یورا لاکر لئی سفی جی اللہ کو دیکھا تو جائے گا اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے اللہ دکھے گا لیکن کسی جہد میں نہیں ہوگا سبحان اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ دکھے اور وہ کسی جہد میں نہ ہو یہ کیسے ممکن ہے تو یہ ان کے اس میں داخل ہونا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ مسائل فی ذات ہی فیزادی و صفات کے مسائل ہیں اور آپ لوگ امید ہے کہ پڑھ چکے ہوں گے اور نہیں تو آگے بھی انشاءاللہ اپنے مشاعط سے سیکھیں گے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کفار اور کفار دیکھ پائیں گے کہ نہیں تو کچھ لوگوں نے اس آہیت سے سورہ متفقین کی آیت سے استدلال کیا ہوگا نہیں کفار نہیں دیکھیں گے اور کچھ لوگوں نے یہ کہا ابرتحمیہ کے پہلے سوال آیا اہل بحرین میں بڑا اختلاف ہو گیا اور اور آپس میں حجر ہو گیا اور بڑے مسائل کھڑے ہو گئے تکفیر تک پہنچ گئے مسائل تو ابرتحمیہ نے یہ جواب لکھا ان کا رسالہ بڑا مشہور ہے رسالہ اہل بحرین اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مسئلہ فی جاتی ہی بہت بہت پرانا نہیں ہے کفار کے دیکھے جانے کا مسئلہ نیا ہے یہ بعد کے زمانوں میں سامنے آیا لیکن شروع میں جو مسئلہ تھا اہل بدن نے جو انکار کیا تھا وہ رویت کا انکار تھا سرے سے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے اور اہل ایمان دیکھیں گے کہ یہ مسئلہ تھا تو یہ مسئلہ ابن تیمیہ نے وضاحت کی کہ جو ہے یہ مسئلہ بہت نیا ہے اور پرانا نہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں ہے کیونکہ کفار دراصل قیامت کے دن کسی چیز کے اہمیت کے حامل نہیں ہوں گے ابھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ مسائل میں کہ سارے مسائل میں آئے گا کہ کیا کفار کو کا محاسبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا حساب کتاب کفار کا ہوگا کہ نہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس مسئلے میں تفصیل سے اسی طرح کے وزن کا مسئلہ میزان ترازو لگے گا تو کیا ترازو میں کفار کو یا کفار کے اعمال کو تولا جائے گا کہ نہیں یہ ساری چیزیں آئیں گی تو کفار کی طرح کوئی حیثیت ہی نہیں ہے قیامت کے دن کے میدان اس میں سارے مسائل میں ان کا تو سیدھے ٹھکانا واضح سی بات ہے کہ جہنم ہے ان کا اللہ تعالیٰ ہمیں کفر اور شرک سے بچائے اور خاتمہ سے بچائے تو بحثنے کہنے کا لیکن پھر بھی اہل سنت والجماعت اور علماء اہل سنت کے اس مسئلے میں تین قول ہیں جمہور اہل علم جمہور سے مراد اکثریت اہل علم کی یہ کہتی ہے کہ کفار اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکیں گے اس ارضہ محشر میں تشریف لاتے وقت بھی وہ محجوب رہیں گے چھپ چھپا دیے جائیں گے ان کی نظروں سے اللہ تعالی چھپ جائے گا ان کی آنکھوں پردہ ڈال دیا جائے گا وہ نہیں دیکھ سکیں گے یہ قول اکثر علماء ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ میں صرف منافقین دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو کیونکہ وہ دوسری والی روایت جو شکل چینج کر کے آنے والی جو روایت ہے اس روایت میں فرمایا کہ وہ, وہ منافقین بھی ممنوں کے ساتھ کہیں گے نہیں تو ہمارا رب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بھی پہلے دوسری اصلی شکل میں دیکھا ہوگا تو اس روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی دیکھا ہے تو منافقین دیکھیں گے لیکن وہ لوگ نہیں دیکھیں گے ایک روایت میں یہ قول یہ بھی کچھ لوگوں کا بعض علماء کا یہ قول ہے کہ نہیں کفار بھی دیکھیں گے لیکن اول مرحلہ میں جو اللہ تعالیٰ کا لائے گا اس صبح دیکھیں گے اور پھر ان کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا پھر وہ لوگ نہیں دیکھ پائیں گے یعنی شروع میں وہ ضرور دیکھیں گے اور یہ دیکھنا دراصل ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ہوگا کیونکہ کفار نے دراصل اللہ تعالی کو جو انہوں نے اس پر ایمان نہیں لائے اور دنیا میں انہوں نے کفر کیا یا اس کا انکار کیا مرحدین نے تو ان پر حجت قائم کرنے کے لیے ضروری ہے ان کو دکھلانا اور ایک روایت بھی اس طرح کا لفظ ہے کہ جب آئیں گے ایک صحابہ نے پوچھا کہ جو ہے کہ یا رسول اللہ کہ اس دن کیا اللہ اتنی مخلوقیں لفظ خلائق آیا ہوا ہے اس میں کہ ساری مخلوقیں اللہ کو قیامت کے دن کیسے دیکھیں گی جب وہ میدان میں کھڑے ہوں گے اور وہ تو اکیلا ایک ہی ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے انسانوں کی طرح سمجھا سوال کہ عام آدمی اگر میدانوں میں بہت سی بھیڑ ہو اور کہیں پر ایک انسان ہو تو اس کو شروع کے لوگ بھی دیکھ پائیں گے پیچھے کے لوگ کہیں دیکھ پائیں گے جو دور ہیں تو اس طرح سے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم چاند کو نہیں دیکھتے ہو کہ چاند ایک ہے لیکن اس کو ساری مخلوق دیکھتی ہے تو اس طرح سے آپ نے مثال دی اور یہ بات صحیح ہے اس میں خلائق کا ذکر ہے تو اس لفظ سے اور خلائق میں مومنوں کا سارے لوگ داخل ہیں اسی سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کفار بھی دیکھیں گے اور اس حدیث میں اور سورہ متفقین کی آیت میں جس میں محجوبون کا لفظ کہا گیا ہے اس میں دونوں میں تطبیق یہ دی گئی ہے کہ ابتدا میں یہ لوگ دیکھیں گے یہ کفار ابتدا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تاکہ ان پر ہجت قائم ہو اور تاکہ ان کو افسوس ہو کہ یہ رب کی رب ہے اور ہم تو اس کا انکار کرتے تھے یا ہم نے اس پہ ایمان نہیں لائے ہم نے ہم نے کو جھٹلایا اور رب کے کلام کو جھٹلایا ہم اپنی روش پہ چلتے رہے اس طرح سے ان کو تقریع اور زجر اور توبیخ اور ڈانٹ اور افسوس اور تحسر کے طور پر تاکہ انہیں حسرت ہو اور انہیں غم لاحق ہو ندامت ان کو حاصل ہو ان تمام وجوہات کی بنا پر وہ لوگ شروع میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تاکہ ان پہ حجت قائم ہو جائے اور پھر کچھ وقت کے بعد فوراً ہی وہ لوگ پھر چھپا دے جائیں گے ان کی نظروں پہ پردہ پڑ جائے گا پھر وہ اللہ کو نہیں دیکھ پائیں گے اس آیت کی روشنی میں بات ہم آئی کہ نہیں آئی جی تو اس طرح سے اس مسئلے کو علما نے ڈسکس کیا ہے اور واضح کیا ہے اور اس میں بظاہر کوئی اس طرح کی بات نہیں لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اہل ایمان پھر یہیں پر اہل علم نے کہا کہ مومنین جو اللہ کو دیکھیں گے ان کا دیکھنا ان کی رویت رویت تلا عم اور ہوگی یعنی ان کو دیکھ کر کے دل ان کے ٹھنڈے ہوں گے ان کے سینوں کو تراوٹ پہنچے گی کہ یہی وہ رب ہے ہمارا جس کو ہم نے جس پر ہم ایمان لائے ہے پہلی بار میں رہسی بات ہے کہ ہر انسان اٹھنے کے بعد حشر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا تو اہل ایمان کو ایک کراوٹ ل... ان کے دلوں پہ آئے گی انہیں سکون آئے گا انہیں ایک نعمت کا احساس ہوگا اور انہیں لذت کا احساس ہوگا کہ ہمارا رب یہی ہے جس کو ہم نے پوچھا تھا جس کی ہم نے عبادت کی تھی تو اہل علم بطور لذت کے بطور تنعم اور نعمت کے اور بطور خوشی کے دیکھیں گے جبکہ کفار بطور حسرت کے اور بطور ندامت کے دیکھیں گے اس طرح سے یہ مسئلہ واضح ہو جاتا ہے اور یہیں پر اسی مسئلے کے ذمن میں یہ والا مسئلہ آتا ہے سورت اور پوٹو اور, اور یا شکل کا میں یہاں پہ اس کو تھوڑا کیونکہ سورت کے مسئلے میں یا شکل کے مسئلے میں ہمارے ہاں بڑا ہی اباد و تفریح پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سورت یا اللہ کی شکل ہے کہ نہیں ہے آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ آئے گا فی غیرے سورت ہی اللہ پی راہ او اول رہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی شکل چینج کر کے آئے گا اس شکل سے ہٹا کر کے جس شکل میں پہلی بار دیکھا تھا اس سے ہٹا کر کے دوسری شکل میں اللہ تعالیٰ مومنوں کے پاس آئے گا, گا میں کمار رب ہوں تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں صورت کا ذکر ہے اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی بندہ اپنے غلام کو کسی کو مارے کیونکہ آپ نے دیکھا ایک بندہ اپنے غلام کو مارا اس چہرے پہ اس نے مارا ہاتھ تو آپ نے منع کیا کہ آپ چہرے کو نہ مارو آپ نے کہا فل بل بلبجا چہرے سے بچنا چاہیے کیونکہ فہن اللہ صورت ہی کیونکہ آدم کو اللہ تعالی نے اپنی صورت سے پیدا کیا ہے بلکہ بعض میں صراحت کے ساتھ ہے کہ, ان اللہ خلق کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو رحمان کی صورت پر پیدا کیا ہے تو صورت اور شکل کا مطلب یہاں یہ قتل نہیں ہے کہ ہماری شکل یا آدم کی شکل اللہ کی شکل کی طرح ہے اس میں تشبیح نہیں ہے بلکہ آپ خود دیکھ لیں ہم انسانوں کی شکلیں کیا آپس میں ہم لوگوں کی شکلیں ایک دوسرے کی طرح نہیں ہیں لیکن حقیقت میں نہیں بھی ہیں یعنی ہماری شکلیں اس طرح سے کہ ہم, ہمارا ایک خاص انداز انسانوں کو اللہ نے خاص ڈھانچے میں پیدا کیا ہے ان میں ان کی شکلیں ہیں دو آنکھیں ہیں ناک ہے منہ ہے اور ایک خاص انداز ہے تو اسی طریقے سے ہم لوگوں کی شکلیں سب کی ایک طرح سے ہیں بھی ایک جیسی اور ایک جیسی نہیں بھی ہیں حقیقت میں اسی طریقے سے جس طرح اور بہت ساری صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اللہ کی آنکھیں ہیں اس طرح اللہ کا پیر ہے اس کا قدم ہے اور ابھی دیکھیں ساکھ کا ذکر آیا ملک قرآن کے اندر بھی آیا کہ ساکھ کو جو ہے کھول کے دکھلایا جائے گا پنڈلی کو تو یہ ساری چیزیں جس طرح سے صفات اللہ کی ہیں اور ہم ان کو ثابت مانتے ہیں اور ان کو ثابت ماننے سے انسانوں یا مخلوق کے ساتھ علیکم مخلوق کے ساتھ کسی طرح کی تشبیح لازم نہیں آتی اسی طریقے سے سے اللہ کی صورت بھی ہے اللہ کی شکل ہے جو اس کے لائق ہے اللہ کی شکل اور اللہ کی سورت اس کے شاعن شان ہے وہ خالق ہے مخلوق ہے ہماری شکل ہمارے لائق ہیں اور اللہ کی, خالق کی شکل خالق کے لائق ہے تو اس میں بغیر کوئی تارج نہیں ہے کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے لیکن کچھ لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کی شکل اگر آپ اللہ کی صورت سابق مانیں گے تو گویا آپ نے اس کو جسم قرار دے دیا آپ نے اس کو مجسم قرار دے دیا آپ مجسمہ ہو گئے اور یہ جسم ماننا اللہ کا جسم ماننا صحیح نہیں ہے اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں جبکہ کتاب و سنت کے نصوص میں کہیں بھی اس بات کی نفی نہیں ہے اس بات کا انکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہیں پر آیا ہو کہ اللہ کا جسم نہیں ہم نہ تو جسم کا کو ثابت مانتے ہیں کیونکہ کوئی ڈسٹر سے ثابت نہیں اور نہ ہی ہم اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ کہیں پر اس کا انکار نہیں ہے لہذا اس, اس مسئلے کا کوئی اس سے لازم قطار نہیں آتا کہ اگر اللہ کی فوٹو اللہ کی شکل اگر مانی جائے کہ اس کی صورت اس کی شکل ہے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ کا جسم ہے انسانوں کی طرح یا جا, یا مخلوقوں کی طرح لیکن اللہ تعالی کی شکل یا اللہ تعالی کی صورت اس کی اپنی شاع نشان ہے اور اس سے کسی طرح کی کوئی تشویل عظم نہیں آتی ہے لہذا ہمیں اس میں اس چیز کے سلسلے میں کسی طرح کوئی اشکال وارد نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ مسئلہ واضح ہوگا ذات کے متعلق ذات کا لفظ فی جاتی ہی کہیں پر احادیث میں یا اس میں نہیں آیا لیکن نفس کا ذکر آیا ہے لفظ نفس نفس کا ذکر نفس اور ذات دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے لفظ استماعت اللہ کی ذات تو ذات سے مراد نفس ہے وہ ہے رکم اللہ نفس ہو اللہ اللہ فما کہ اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے تو جو نفس ہے وہی ذات ہے تو ذات کہہ دینے سے جس طرح اللہ کا ہماری طرح وجود یا کسی بھی مخلوق کی طرح وجود ثابت نہیں ہوتا اللہ کا وجود اللہ کی طرح ہے اللہ کا وجود اس کے اپنے شان کے مطابق ہے ذات اس, اس کی اپنی شان کے مطابق ہے وہ کیسی ہے کس چیز کی ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اس نے ہمیں نہیں بتلایا ہے ہم اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہماری حدود سے باہر ہے لے سکے مسلش ہے احسنس کہ اللہ تعالیٰ کی مسل کوئی چیز نہیں ہے وہ اپنی شان وہ خود کی طرح ہے وہ خود جیسا ہے ویسا ہے لیکن اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اور اسی میں آگے وہ بحبت سمیر البصیر اور وہ دیکھنے والا بھی سننے والا بھی ہے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں تو یہی آیت پیش کرے کرتے ہیں یعنی اللہ کی صفت ید کا انکار بھی کریں گے تو اللہ کی صفت عین کا بھی انکار کریں گے تو یہی کہہ کر کے کہ نہیں اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں کیونکہ اگر آپ صفت مانیں گے تو اللہ کے مسل ہوگی تو جبکہ اسی آیت کے اندر آخر میں کہا کہ محبت سمیر العلی سمیر البیر کہ اللہ تعالیٰ سمیر البیر ہے اگر اس کے مسل کچھ نہیں ولم کفن اہد لیکن ساتھ میں وہ سمیع اور بصیر بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خطبہ دیا اور آپ نے کہا کہ ان اللہ کا سمی سورہ سورا کی آیت ان اللہ یا پڑھی آپ نے اور کہا کہ ان اللہ کانا سمیع بصیرہ آپ نے سمیر کہا تو کان پہ انگوٹھا رکھا اور بصیر کہا تو اپنی آنکھوں پہ اپنی انگلی رکھی تو کان سمی بصیرہ اس طرح سے آپ نے اشارہ کیا اپنی انگلی سے تو یہ اللہ کے نبی وسلم نے ان چیزوں کو واضح طور پہ یہ ثابت کیا ہے صفات کو لیکن ان کی کیفیت اور ان کی حقیقت کا علم ہمیں نہیں بتلایا گیا ہے ہم اس میں داخل نہیں ہوتے ہیں بہر قید اس تمام تقریر کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں جاننا چاہیے ایک مومن کی زندگی در حقیقت آخرت کی زندگی ہی ہے اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن پیدائش کے کئی مرحلے ہیں جیسے پہلا مرحلہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا مرحلہ دنیا میں ہوتا ہے تیسرا مرحلہ برسخ کی زندگی میں ہوتا ہے قبر کی اور چوتھا مرحلہ وہ آخر کی زندگی کا ہوگا لیکن تمام کے تمام میں انسان کی روح کبھی بھی نہیں مرتی ہے روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے کیونکہ اللہ نے روح پر فنا نہیں لکھا ہے روح کو فنا ہونے سے کل منایا رہا جو کہا گیا ہے وہ ظاہری طور پہ مٹ جانا ختم ہو جانا ہے جسموں کا اور ساری چیزوں کا لیکن روح کو فنا نہیں ہے روح کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے جو روح جنت میں جائیں گی وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گی اپنے جسموں کے جائیں گی ان میں دو طرح کے لوگ ہوں گے ان ذکر آئے گا تو کچھ ایسے جو بعد میں نکالنے جائیں گے اور کچھ ایسے جو ہمیشہ, کے ہمیشہ اسی میں رہیں گے تو مومن کی زندگی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے دی ہے کہ آخرت میں آخرت کی زندگی سنور جائے آخرت کی زندگی مومن کی کامیاب ہو جائے اور ہمیں در حقیقت یہ سارا کا سارا معاملہ میں ان چیزوں کو پڑھتا جب جس وقت پڑھ رہا تھا اور ان چیزوں میں اس کا دراصا کر رہا تھا پہلے بھی اور ابھی بھی مجھے یہی لگتا ہے اور آپ لوگ محسوس کریں گے کہ درحقیقت یہ سارا کاروبار زندگی اللہ نے اہل ایمان کے لیے ہی بنایا ہے سارا کا سارا یہ کاروبار یہ دنیا یہ زمین آسمان یہ یہ دنیا کی زندگی پھر آخر کی زندگی پھر سارے یہ مسائل جو آئیں گے حشر کے میدان اور ساری چیزیں اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کے سارے مسائل کہ صرف اس میں مین جو ٹارگیٹ ہے وہ اہل ایمان ہی ہیں ورنہ دیکھیں گے ابھی آپ کچھ بہت سے مسائل میں کہ کفار کو ایک طرف ایک طرف کر دیا جائے گا نظر انداز کر دیا جائے گا یہ کچھ نہیں ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں یہ لوگ یہ بےگار ہیں, ہیں یہ مٹی اور کوڑا ہے یہ اور نہایت ہی مبغوض ہے یہ واپل محمود <وَلَيْهِم> سے کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا اور حساب کتاب سے لے کر کے وزن اور اور, اور, اور حوض اور ساری سرات کے مسائل سب اہل ایمان کے ساتھ سانس ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ یہ زندگی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی یہ اہل ایمان ہی کے لیے ہے اور اہل ایمان سے یہاں مطلوب یہ ہے کہ ان کی آخرت کی زندگی سور جائے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس علم سے استفادہ کرنے اور عمل کرنے کی توقیق بخشے پتہ یہ چلا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تشریف لائے گا اور لا چکے گا وہاں اہل ایمان کو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا سب سے پہلا دیدار اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنا دیدار نصیب فرمائے اس کے بعد اب مسئلہ آئے گا کہ آپ جیسا کہ آپ سے میں نے شروع میں کہا کہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہیں اور وہاں پر بے چین ہے پریشان ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا وہاں پہ اب سفارش یا شفاعت کا مسئلہ شروع ہوگا اب شفاعت کی متعلق تھوڑا چونکہ ہم علمی باتیں بھی کریں گے اس میں تزگیر کی اور واضح کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کے اندر علمی باتیں بھی ہیں تاکہ یہ مجلس اپنے آپ میں علم اور تعلم کی اس کی جو خصوصیت ہے وہ برقرار رہے شفاعت کا مسئلہ شفات کا لفظ عربی زبان میں شفاعت کا جو لفظ ہے وہ شفع سے ہے شفر کے معنی عربی میں زوج ہوتا ہے یعنی ڈبل وطر کی کے خلاف کا زد ہے شفر وطر کا ذد ہے وہ شف ادلوطر بھی قرآن میں کہا گیا ہے تو کہتے ہیں سنگل چیز کو یا جس میں کہتے ہیں ہیں ایون اور جو ہوتی یا جسے ہم تاک اور جفت کہتے ہیں اردو میں تو تاک اور شفع اور وطر ہے تاک عربی زبان میں شفع کو شفع اس لیے کہا گیا کہ ایک بندہ جیسے مان لیے سفارش جب کرتے ہیں ہمارے دنیا میں جو سفارش پائی جاتی ہے اس شفاعت کا میننگ اردو میں سفارش سے کیا گیا ہے جیسے آپ کو کہیں کسی محکمے میں یا کسی بندے کے پاس کوئی کام ہو تو آپ جانتے ہیں کہ بھائی یہ با... شاید میری بات نہ چل پائے یا ہو سکتا ہے میری بات کو ٹھکرا دیا جائے یا نظر انداز کر دیا جائے میرا کام نہ بنے تو اس وقت آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں راجپتال کا مسئلہ ہے آپ اکیلے ہیں اس وقت تب پھر آپ کسی بندے کا سہارا لیتے ہیں اس سے سفارش کرواتے ہیں تو گویا جب آپ نے کسی سے سفارش طلب کی تو گویا آپ اکیلے تھے وہ اکیلا آگے مل کے دو ہو گئے شفر ہو گئے وطر تھا تو شفر ہو گئے اسی سے یہ شفر کا لفظ بنا ہے اور اس کے بہت سارے مشتفات ہیں شفیع یا شافع کہا جاتا ہے اس کو جو سفارش کرے اور مشفع بھی اس انسان کو جس کی سفارش قبول ہو جائے اور مشفع وہ شخص ہے جو, جو سفارش قبول کر لے مشفور لہو وہ انسان ہے جس کے لیے سفارش کی جائے اور مشہور عربی زبان کے مطابق وہ انسان ہے جس کے پاس سفارش لے کے جایا جائے, جائے تو یہ اشتقاقات ہیں سفارش کے لیکن اس سفارش کا لغوی معنی کے اعتبار سے کے بعد اس کا اصطلاحی اور شرعی معنی یہ ہے کہ شریعت میں سفارش کا اصل اعتبار دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے اصل اعتبار یہاں قیامت کے مسائل میں ورنہ دنیا میں بھی سفارش اور جس کو تبسل کے باب میں آپ لوگ پڑ چکے ہوں گے تبسل کی باتیں دنیا کے اندر بھی تبسل کے مسائل آتے ہیں اور وہاں تبصل بھی ایک طرح سے تشفل اور ستارش ہے تبسل کہ کسی آپ نیک اور سالح انسان کے پاس جو زندہ ہو آپ جائیں اور اس سے کہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کر دیجیے جیسے کہ اللہ کے نبی صن کے پاس صحابہ کرام آیا کرتے تھے تو یہ بھی سفارش ہی ہے ایک طرح سے لیکن حقیقت میں سفارش جو اصل مستع ہے جو اصل لفظ ہے سفارش کا وہ یہ نہیں ہے یہ تبصل ہے اصل میں لیکن سفارش جو ہے وہ قیامت کے دن کے ساتھ خاص ہے قیامت کے دن سفارش کا مت کا میننگ یا اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دربار میں کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص تو ہمیں یہاں انسان نہیں کہیں گے کیونکہ سفارش کرنے والے صرف انسان نہیں ہوں گے تو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوسرے شخص کے لیے فائدہ پہنچانے کی گزارش کرے اور طلب کرے اور دعا کرے یہی مطلب ہے سفارش کا یہاں پہ ہم نے کوئی شخص اس لیے کہا کہ کیونکہ انبیاء بھی سفارش کریں گے ہمارے نبی وسلم بھی سفارش کریں گے مومنین بھی سفارش کریں گے اور اس کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں کچھ اعمال بھی ان میں سفارش کریں گے تو کچھ کسی کا کسی دوسرے شخص کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرنا اور دعا کرنا دوسرے بندے کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہی تعریف ہے سفارش کی سفارش کی عام طور پہ علما نے اس کی دو قسمیں کی ہیں کیونکہ قرآن کریم کے اندر سفارش کا لفظ جب وارد ہوا ہے شف شفاعت کا یا شف شفاعت کے جو مشتقات آئے ہیں ان الفاظ میں قرآن نے کہیں پر سفارش کا اسبات کیا ہے اور کہیں پر سفارش کا کی نفی کی ہے اور منع کیا کہ نہیں قیامت میں کوئی بھی سفارش نہیں ہوگی تو اس طرح سے علماء نے دو قسمیں کر دی ہیں شفاعت کی پہلی قسم یہ ہے کہ شفاعت مثبت یعنی وہ شفاعت جس کو اللہ نے ثابت کیا ہے یا کتاب و سنت میں شریعت نے ثابت کیا ہے اور دوسری قسم ہے شفات منفیہ وہ سفارش جس کا انکار کیا گیا ہے جس کے بارے میں نفی کی گئی کہ نہیں کوئی سفارش وارش نہیں ہوگی تو یہ دو قسمیں ہیں اب ہم اس میں جو پہلی قسم ہے جو کہ سفارش ثابتہ ہے اس شفاعت کے متعلق علماء نے کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں خاص طور قرآن میں اس کی ساری تفاصیل ہیں ان اس کی روشنی میں کچھ شرطیں مقرر کی ہیں اس سے پہلے کہ میں ہم شرطوں میں داخل ہوں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا بھی سفارش کی حقیقت کیا ہے یعنی انسان جیسے آپ کو کوئی کام کرانا ہے آپ سفارش لے کرتے گئے اب دوسرا بندہ سفارش قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے دونوں میں سے ایک جی ہاتھ لیکن اگر کرتا ہے تو وہ کیوں کرتا ہے کیا وجہ ہوتی ہے کوئی انسان سفارش قبول کرتا ہے جی ٹھیک है ہے اس کے علاوہ کس کا فائدہ ہو اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسئلہ اس کا نہیں جو قبول کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے کیا اس پہ پر کوئی پریشر ہے محبت محبت اس کا احسنت کے احسنت کے وہ ٹھیک ہے لیکن بہت سی چیزیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ پھر بھی سفارش قبول کر لیتے ہیں جی جس کی سفارش ہو اس کو یا جو سفارش لے کے آئے اس کو جی احسن تم آپ نے تقریباً جوابات صحیح دیے ہیں جی خود کے فائدے کے لیے جو سفارش قبول کر رہا ہے وہ جی ہاں بالکل صحیح ہے یہ ساری باتیں تقریباً ملتی جلتی ہیں کہ دنیا میں انسان جب سفارش قبول کرتا ہے بھئی آپ میرے پاس آئے سفارش لے کر یا میں آپ کے پاس جاؤں سفارش لے کر کسی بندے کی تو سوال یہ کہ آپ میری سفارش کیوں قبول کریں اگر میرے آپ کے تعلقات ہیں تو تعلقات میں بھی اگر آپ سفارش قبول نہیں کریں گے تو تعلقات خراب ہو جائیں گے تو آپ کو ڈر ہے کہ تعلقات خراب نہ ہو جائیں ایک چیز دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر میری سفارش قبول کریں گے تو تبھی کریں گے جب آپ کو مجھ سے کوئی فائدہ ہوگا آگے مستقبل میں یا کم سے کم یہ کہ میرے تعلق اور میرے اور آپ کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق سے آپ کو فائدہ ہے اگر آپ کو میرے تعلق سے جیسے مثلاً آپ کو کسی کی, کی, کے ساتھ خاص تعلق ہے تو اس تعلق میں کیا ہوتا ہے انسان کا کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے دوستی کر کے چند باتیں کر لیتا ہے میٹھی باتیں کر لیتا ہے کچھ آپس میں کچھ مسائل پر ڈسکس کرتا ہے کم سے کم فائدہ یہ ہوتا ہے جس میں دل سکون ہوتا ہے انسان کو ورنہ جس انسان سے آپ کو کوئی سکون ہی نہ ہو جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو دل میں کوفت ہو جائے تو اس سے تعلق رکھیں گے یا کبھی آپ دوستی کریں گے اس سے تو دوستی یا تعلق کی کم سے کم مقدار فائدے کی یہ ہے کہ انسان کو کسی سے اگر دوستی کرتا ہے تو اس سے اس سکون ملتا ہے انہیں ایک مشورہ مل جاتا ہے وقت پہ کام آ جاتا ہے یا کچھ دن تو اپنے دل کی باتیں نکال کر کے سکون حاصل کر لیتا ہے بہت سی چیزوں میں تو یہ کم ہر جگہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے وہ فائدہ چاہے وہ روحانی فائدہ ہو یا مادی فائدہ ہو وہ چاہے دل کا فائدہ ہو یا انسان کا مات بھی فائدہ ہو کبھی آپ کسی پوسٹ پہ ہیں تو وہ سوچتا کہ چلو میں آج اس کی قبول کر لوں یہ میری قبول کرے گا تو یہ فوائد یا تو کوئی لالچ ہوتا ہے ہمیں یا ہمیں کوئی نقصان کا خوف ہوتا ہے ہم <coughs> جب سفارش قبول کرتے ہیں دنیاوی سفارشوں میں کوئی بھی انسان جب سفارش قبول کرتا ہے تو یہ دو حالتوں سے خالی نہیں یا تو اس کو کوئی خوف ہے مثلا آپ بڑے ہوتے کے ہیں وہ چھوٹے پوسٹ کا ہے تو اس کو آپ سے خوف ہوگا کہ کہیں مجھے کل وہ ڈیمولیشن نہ کر دے میرا یا کہیں اور ڈیگریشن نہ کر دے کہیں اور نہ پہنچا دے یا میرا ٹرانسفر نہ کرا دے مختلف چیزیں ہوتی ہیں تو اب یہ یا اسی طریقے سے مجھے کوئی کسی طرح کے مسئلے میں نہ پھنسا دے یہ خوف بھی ہوتا ہے یا کسی مادہ یا کسی فائدے کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے یا پھر اس کو لالچ ہوتا ہے کہ میں اگر اس کی سفارش قبول کر لوں گا تو مجھے اور کوئی فائدہ مل جائے گا میرا کہیں ہو سکتا ہے پروموشن ہو جائے یا کچھ اور فائدہ مل جائے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو دنیا میں اور یہ ہو گیا قبول کرنے والے کے لیے اور دوسری چیز ہوتی ہے جو لوگ سفارش لے کر کے جاتے ہیں کیا آپ کبھی بھی سفارش لے کے جائیں کسی محکمے میں کسی بندے کے پاس تو کیا آپ اس سے پوچھ کے آتے ہیں کہ بھائی میں سفارش لے, لے کے آ جاؤں نہیں آپ اسے پوچھے بغیر ڈائریکٹ خود سفارشی کو پکڑتے ہیں اور چلو بھائی ہمارا سفارش کر دو پتہ یہ چلا کہ جس کے دربار میں یا جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو بادشاہ وقت ہی کیوں نہ ہو لیکن سفارش کروانے کے لیے اس سے اجازت ہم نہیں لیتے کیونکہ سفارش کروانا یہ ہمارا حق ہے دنیا دنیا میں یہ ہمارا حق ہے ہم اگر چاہیں تو سفارش کرانا نقد نہ کرائیں تو گویا جس سے ہم جس کے دربار میں ہم جا رہے ہیں سفارش لے کر کے اس سے ہم اجازت نہیں لیتے ہیں سفارش کرواتے وقت اور جب لے جاتے ہیں سفارش کو تو وہ یا تو کسی خوف میں سفارش قبول کرتا ہے یا کسی لالچ میں کرتا ہے لیکن یہ سچویشن اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے پہلی چیز اللہ خرم کل اللہ شفاعت و شفاعت کا مالک صرف اللہ ہے سفارش کا مالک صرف اللہ ہے اللہ کی ہے سفارش پتہ یہ چلا کہ سفارش کے متعلق کسی بھی انسان میں جرات نہیں ہو سکتی کہ وہ انسان اپنی مرضی سے چاہے تو کسی کو سفارش بنا لے پتا نہیں کیونکہ سفارش کی جاتی ہی اللہ کی ہے اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا اسی, اسی کے حق میں سفارش ہوگی سفارش طلب کرنے والا انسان خود سے کسی کو سفارشی نہیں بنا سکتا سفارش اللہ کی ہے اب یہاں ہم آتے ہیں دیکھیں اسی لیے شفات منفیا کی تعریف میں آئے گا ان شاء اللہ کہ دنیا سفات اور سفات منفیہ میں دونوں میں کیا تعلق ہے شفات مثبت جو شفات ثابت ہے قیامت میں شفات ہوگی بلا شبہ سفارش کی جائے گی اللہ تعالیٰ سفارش قبول بھی کرے گا قیامت میں لیکن اس سے پہلے ایک سوال اور ہے کہ آخر آپ جانتے ہیں کہ لمن یوم لہد القار کہ اس دن ملک کس کا ہوگا اللہ کا مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ اس دن کا مالک اکیلا وہی ہے آپ نے سنا ہوگا اس حدیث میں کہ ایک یہودی آیا جس نے کہا کہ اللہ کے سول ہم پڑھتے ہیں تو اور کہ کے اللہ تعالیٰ قیامت دن ایک انگلی پہ آسمان کو رکھے گا زمین کو رکھے گا درختوں کو رکھے گا ساری مخلوقات کو رکھے گا اور پانی اور ساری جبال کو رکھے گا اور کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں ہے کوئی بادشاہ تو کیا یہ صحیح ہے تو اللہ کے نبی وسلم نے جو ہے مسکرا کر کے کہا کہ ہاں پھر آپ نے عائد پڑی گئی قدر اللہ قدر کہ یہ لوگوں نے اللہ تعالی کی قدر نہیں کی تو ہوں تو اس طرح سے جو ہے یہ چیز بھی آتی ہے تو اللہ بھائی کہے گا ملک آئناک الرف میں ہوں بادشاہ کہاں ہیں زمین کے بادشاہ تو اس دن ساری بادشاہت سارا کا سارا معاملہ جب اللہ کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ دن یوم الدین ہے یعنی فیصلے کا دن ہے اس دن سارے فیصلے ہونے ہیں اس دن عدل ہونا ہے لاظ یوم اس دن ظلم نہیں ہوگا تو سوال یہ آتا ہے کہ جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس دن تو پھر اللہ نے سفارش کا باب کیوں کھولا سفارش کا دروازہ لن قیامت کتنے کیوں کھولا اور سفارش کی گنجائش کیوں رکھی آپ لوگ اس سلسلے میں کوئی جواب دینے کی کوشش کریں احسنت چند بندوں کو جی جو لوگ جی احسنت جی احسنت, احسنت. جی ہاں یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا رحمان ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جو رحمت صفت رحمت ہے ان رحمتی شباقت غازی یا و غازبی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے ربنا وسک اللہ شیم رحمتن و علما کہ اللہ تیری رحمت ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے یعنی اللہ تعالی کی بلکہ علماء نے کہا ہے کہ اللہ کی صفت رحمت جو ہے رحم کرنے کی جو خصوصیت خوبی ہے وہ اللہ کی ذاتی خوبی ہے صفت ذاتیہ ہے وہ جبکہ غزب جو ہے صفت غزب جو ہے وہ ذاتی نہیں فعلی ہے یعنی اللہ کو غزب جب آتا ہے تو غزب اللہ کا فعل ہے کام ہے جبکہ رحمت اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی رحیم ہے لیکن ہمیشہ اللہ تعالی غصے میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہر وقت غصے میں نہیں ہے لیکن ہر وقت اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ضرور ہے یہ فرق ہے دونوں کے ذاتی اور فعلی ہونے میں کہ فعلی صفت وہ ہوتی ہے جو جب فیل کا تقاضا ہو تبھی وہ ظاہر ہوتی ہے جب کوئی انسان اللہ کو ناخوش کرنے کا ناراض کرنے کا کام کرتا ہے تو پھر اللہ کا غزب ظاہر ہوتا ہے ورنہ اگر کوئی ناراض کرنے کا کام نہ کرے تو اللہ کا غزب ظاہر نہیں ہوگا اور وہ بھی اللہ کا غیر ایک دم فوراً ظاہر نہیں ہوتا بلکہ ایک لمبے وقت کے بعد اللہ, اللہ حلیم بھی ہے بردوار ہے برداشت کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ برداشت کرتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے لیکن جب فلم آ ان تکمر ہوں کہ جب زیادہ حد سے گزر جاتی ہے اور اللہ کو وہ لوگ افسوس پر او اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کے غزب کو بھڑکانے کے کام کرتے رہتے ہیں تب جا کر کے کبھی اللہ تعالیٰ کا غزب ہلکا سا دنیا والوں کے سامنے دکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح سے لوگوں سے انتقام یا غذب کے ذریعے ان کو عذاب دیتا ہے تو صفت غزب جو ہے اللہ کی وہ صفت رحمت کے مقابلے مغلوب ہے اور صفت رحمت غالب ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالی آپ جیسا کہ آپ ساتھیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو ان کی عزت اور تکریم کرے گا ان کا مرتا بڑھائے گا اور ساری مخلوقات کے سامنے ان کو سامنے لے کر کے گا یہ میرے بندے ہیں جو مقرب ہیں اور اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے کہ وہ بندے ظاہر سی انبیاء آپ نے سنا ہے وہ ابھی سنی ہوگی کہ اللہ کے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ نبی ایسے ہوں گے میں نے مجھے دکھایا گیا کہ کچھ نبی ایسے ہیں کسی کے پاس بہت زیادہ لوگوں ایمان لے کے آئے کسی کے پاس چند لوگ لائے کسی پہ چند دو, دو, دو چار آدمی ایمان لے کے آئے کسی پہ رجل رجلین اور بعض انبیاء ایسے تھے جن کے پاس کوئی, کوئی, کوئی, کوئی, کوئی, کوئی بھی, بھی صار نہیں تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ سامنے آیا کہ بعض انبیاء کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا قیامت میں بعض کے بعد دو چار رجل رجلین ہوں گے بعض کے بعد دس بارہ پندرہ ہوں گے یا کچھ اور زیادہ سے چھوٹی جماعت ہوگی ان انبیاء کے ساتھ کیا ہوا دنیا میں ان کی قوموں نے کیا کیا ان کی قوموں نے ان نبیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ان کی تحقیر کی ان کو جھٹلایا ان کو جو ہے پائے تحقیر سے ٹھکرایا اور ان کو ذلیل سمجھا انہیں بے, بے وقعت سمجھا اور ان کو بعض لوگوں نے امبیا جیسے بنی اسرائیل جیسے بد بختوں نے امبیا کو قتل کیا اور ان کے ساتھ رسوائی والے معاملے کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں کو جنہیں دنیا کی اندر ضعیف سمجھا گیا تھا دنیا میں جنہیں کمزور اور ذلیل سمجھا گیا تھا ان لوگوں کی حقیقت اور فضل اور ان کی اہمیت دکھلائے گا قیامت کے میدان میں کہ ان کفار کو بھی دکھے گا کہ یہ لوگ واقعی میں قابل تھے اور ہیں اور آج اللہ نے ان پر احترام ان کے عزت و تقریم کی ہے تو اس طرح سے یہ بھی ایک اسی طرح کیسے مومنین کا معاملہ ہے اہل ایمان کو جو کمزور سمجھا گیا ہمیشہ اہل ایمان کی تذلیل ہوئی اہل ایمان کو ہمیشہ حقیر مانا گیا کیونکہ ایمان لانے والے لوگ ہمیشہ ضعیف اور کمزور کسی کے معاشرے کے کمزور قبطے کے لوگ یا فقیر و غریب لوگ ہوا کرتے تھے ہمیشہ تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ دلیل سمجھا گیا پتہ لگا کہ قیامت کے دن یہ لوگ وہ ہیں جو سفارش کر رہے ہیں اہل ایمان اپنے لوگوں کے لیے یا دوسرے مومنوں کے لیے تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرے گا ان کا ان کا درجہ بلند کرے گا ان کی ان کا احترام لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا ایک تو مقصد یہ ہے شفاعت کا دوسرا سبب وہی جو ایک ساتھی نے بتلایا کہ شفاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دکھلائے گا ورنہ وہ قاہر و جاور ہے الواحد القار ہے وہ مالک ہے وہ جو چاہے کرے وہ فٹافٹ فیصلہ کر دے عدل کے ساتھ جنتی جنت جاننے مت لے جائیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنتی, جنتی جنت میں بھی نہیں جائیں گے کسی <سطان> <سطان> کا کوئی عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا حدیث کے مطابق حتی <سطان> کہ اللہ کے نبی حسن سے پوچھا گیا تھا نے کہا کہ نعم ولا انا میں بھی نہیں مجھے میں بھی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا اللہ یہ اللہ حب منہ اللہ, یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا سایہ اور سہارا مجھے دے دے تو اب آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن اگر عدل ہو جائے تو حقیقت یہ ہے کہ ہر کوئی تباہ برباد ہو جائے گا اگر انصاف اور عدل ہو جائے جب عدل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ رحمت کرے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے یہ حقیقت یہ ہے کہ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کا صرف محض فضل ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے اور محض فضل ہی ہوگا کہ قیامت میں ہم جیسے لوگ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شریک شر شر کرے کہ جن کو اس کی اس کا فضل ملے اور مومنوں کو اللہ کی رحمت لاحق ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوگا کہ اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا اب اس فضل کے لیے اللہ نے مختلف طریقے اپنی طرف سے بنائے تاکہ اس, اس کے مقاصد ہیں اس کی حکمتیں ہیں ایک طرف انبیاء کو بھی شرف مل جائے ایک طرف فرشتوں کو بھی شرف مل جائے ایک طرف مومنوں کو بھی شرف مل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کی بات مان لے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے فضل ہی کرے گا یہ وجہ ہے شفاعت کے باب اور دروازے او کھولنے کی اب رہی بات سفارش کے شرطوں کی تو وہ سفارش جو قیامت میں چلے گی اس کی دو شرطیں ہیں عموما اور بعض اہل تھوڑا تفصیل کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالی شاف یعنی سفارش کرنے والے کو چنے گا اس سے راضی ہوگا کہ راضی ہو اللہ تعالیٰ سفارش کرنے والے سے راضی ہو جیسا کہ قرآن فما دن لنفاۃ اللہ رحمان کہ اس دن سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی مگر اسی شخص کی جس کو اللہ اجازت دے اور اس سے راضی ہو اس کی بات سے راضی ہو اس کے اعتقاد و عمل سے راضی ہو اسی کی سفارش فائدہ دے گی تو اس شافع سے اس سفارش کرنے والے سے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے بھی اللہ راضی ہو وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَا <نِرْتَوَى> اور یہ لوگ جن سے اللہ راضی ہوگا سفارش کرنے کے لیے وہ نہیں سفارش کریں گے مگر اس بندے کے حق میں جس سے اللہ راضی ہو ٹھیک اور تیسری شرط علماء نے یہ بیان کی ہے کہ سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالی کی اجازت ہونی چاہیے یعنی ایک طرف اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے شافع سے دوسری طرف اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے مشہور لہو سے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اب ایک طرف شافع بھی کھڑا ہے اور دوسرا مشکو لہو بھی کھڑا ہے لیکن جب تک اللہ کی اجازت نہیں آئے گی اس وقت تک نہ شافع ہل سکتا ہے اور اصل تو وہی ہے مشکو سفارش کی جائے گی نہ مشکو کہہ سکتا ہے کہ میرے لیے سفارش کرو تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اور اس کی دلیل کیا ہے منزل کون ہے وہ کس کے اندر جو اچھ ہے جو اللہ کے یہاں سفارش کر لے مگر اس کی اجازت سے تو اللہ تعالیٰ سے اجازت سے ہی سفارش کی جائے گی تو یہ تین شرطیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو شرطیں ہیں اس کا طریقہ یہ ہے ایک طرف یہ کہ اللہ کا اجازت دینا دوسرا ہے کہ اللہ کا راضی ہونا شافع مشکو دونوں سے وہ اس کو دونوں میں شریک کر دیں اس طرح ہے یا آپ تین کہیں یا دو کہیں بات دیکھی ہے تو اب مسئلہ یہ ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ سفارش کرنے والے سے راضی ہو لیکن اس کا مطلب چاہے کہ وہ بندہ جس کے لیے سفارش کی جائے گی وہ اللہ اس سے راضی ہو ایک منٹ یعنی اگر جب اللہ اس سے راضی ہے تو سفارش کی ضرورت کیا ہے اعتراض سمجھ میں آیا جی یہ تو بات صحیح ہے کہ ہو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح کی حالت میں تھا ایمان کی ظاہر بات ہے سفارش کفار کے حق میں تو ہوگی نہیں سوائے ایک کے ایک کافر کے حق میں ہوگی اور جو تمام کفار یا تمام مخلوقات ہیں جو پہلی سفارش میں آئیں گے وہاں پہ یہ والی شرط سے استفنا ہے کہ مشکور لہو سے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے اللہ تعالی راضی ہو اس سے اس, اس سے دو حالتیں مستثنا ہیں جو اس, اس شرط میں نہیں آتی ایک ابو طالب کے حق میں سفارش کرنا کیونکہ ابو طالب طال راضی نہیں ہے پھر بھی ان کے لیے سفارش اللہ کے نبی نے کی ہے اور کریں گے قیامت دن تاکہ ان کے عذاب میں تقریب ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ساری مخلوقات جب شروع میں ابھی آئے گا شفاعت عظمہ جو ہے مقام محمود جس کو کہا گیا ہے جب ساری مخلوقات پریشان ہوگی اور وہ بھاگے بھاگے پھریں گے امبیا کے پاس تو وہ لوگ بھاگے کے پھریں گے کس لیے کیا چاہیں گے وہ لوگ وہ سے کہیں گے اے نبی حق وہ ذکر آیا اس پڑھیں گے انشاءاللہ کہ آپ سفارش کر دیجئے کہ اللہ کہا کہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع ہو ہمارے درمیان فیصلہ شروع ہو کچھ کام ہو ہم ایسی بلا کسی اس کے منتظر کھڑے ہیں پریشان حال اور ہماری حالت کیا ہو چکی ہے اس میں ہمارے لیے فیصلے کا کام شروع ہو کاروائی شروع کی جائے اس کام کے لیے طلب کرنے کے لیے سارے انبیاء کے پاس اور خاص کر بڑے بڑے انبیاء کے پاس ساری مخلوق سارے لوگ کریں بھاگے بھاگے گے تو اس کے اندر کفار بھی ہوں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفار بھاگنے والوں میں نہ ہو لیکن یہ فائدہ کفار کو بھی اس کا حاصل ہوگا کہ طولہ انتظار میں سارے لوگ مقتلع ہیں کفار بھی اور مومن بھی تو وہاں پہ جب فیصلہ شروع کرنے کے لیے کام جب شروع کیا جائے گا سفارش کے بعد تو باتے اس, اس کا بینیفٹ کپار کو بھی ملے گا کہ کام شروع تو ہوا کم سے کم تو یہ والی سفارش بھی اس سے مستثنا ہے کہ مشہور لہو یعنی جس کے لیے سفارش کی جائے اللہ اس سے راضی ہو اس والی شرط سے یہ دو حالتیں مستثنا ہے لیکن مسئلہ سوال یہ ہے کہ جب اللہ راضی ہوگا مشہور اسے جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے تو پھر اس میں سفارش کی ضرورت کیا ہے سفارش کر کر رہا جو کر رہا ہے ہے جو اس کا بات سفارش کرنے والے کی نہیں ہو رہی بات ہو رہی سفارش جس کے حق میں کی جا رہی اللہ اس سے راضی ہو شرط ہے کہ نہیں ہے ایک شرط ہے کہ جو سفارش کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہو یہ تو واضح بات ہے, ہے, ہے کہ جب اللہ راضی ہوگا تو تمہیں سفارش تمہاری کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا سفارش کا نہ تمہیں اجازت ملے گی اجازت تو اسی کو ملے گی نا جس سے اللہ راضی ہوگا لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو یہ بات واضح ہے لیکن جس کے لیے سفارش کرائی جا رہی ہے اللہ اس سے راضی ہو اگر وہ راضی ہے تو سفارش ضرورت کیا اس کو آپ نے کہا کہ درجہ بند کرنے کے لیے جی اور کوئی وہ تو مطلقاً سفارش کے باب میں آ گیا کہ سفارش کیوں ہے کئی کی مشہور لہو یعنی بندے ہیں جس کے حق میں سفارش کی جا رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ شرط ہے علماء کہتے ہیں قرآن کی آیت کہتی ہے کہ رض اللہ لمن اللہ یہ لوگ یہ انبیاء یہ مومنین یا فرشتے نہیں سفارش کریں گے مگر اس بندے کے حق میں جس سے اللہ راضی ہو جب اللہ اس سے راضی ہو اور اس بانوں جب اللہ اس سے راضی ہو تو سفاری کی ضرورت کیوں ہے اعتراض مجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا شافے کے احسن یعنی تقریباً صحیح ہے اصل یہ ہے کہ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے تمام تو خلاص تو جب راضی ہے تب تو مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تو نبیوں اور صدیقین کے ساتھ ہوگا مسئلہ یہ نہیں ہے رضامندی کا اس کے عمل سے راضی ہونا مسئلہ نہیں ہے بلکہ راضی یعنی وہ تو شرط ہے کہ وہ مومن ہوگا نہ سفارش نہیں ہے مسئلہ یہ ہے رضامندی کا یہاں کہ اس کے حق میں سفارش کرنے کے متعلق اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ہاں اس کے حق میں سفارش کی جائے اس بندے سے راضی ہے کہ ہاں چلو اس کے لیے سفارش کر دی جائے یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا رضا مرضی ہے کہ اس کے لیے ہو اس کے لیے نہ ہو تو اس کے لیے, اس کو اس لائق سمجھا جائے اللہ اس, اس لائق سمجھے کسی کو اللہ کسی بندے کو اس لائق سمجھے کہ ہاں اس کے لیے سفارش ہو یہی مطلب ہے اللہ کے اس سے راضی ہونے کا ورنہ, اللہ ورنہ یہ تو شرط ہے کہ وہ موحد ہونا چاہیے وہ مومن ہونا چاہیے اور صاحب کبیرہ ہو یا صاحب کسی بھی طرح کی غلطیوں کا شکار ہو وہ, وہ مسئلہ وہ تو مسئلہ دوسرا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کیا میں ہے ہوں گے اور اصحاب کبیرہ ہوں گے ان کے لیے بھی سفارش ہوگی آئے گا افسام ہے سفارش میں تو اصل مسئلہ یہی ہے خاص کر ایسے لوگوں میں سے ورنہ ہر بندے کی سفارش نہیں ہوگی ہر صاحب کبیرہ سے سفارش نہیں ہوگی اور نہ ہی ہر صاحب توحید کے لیے سے سفارش ہوگی کیونکہ آپ, آپ ہمارا یہ اعتقاد ہے اہل سنا جماعت کا کہ جو لوگ گناہوں پر مرتے ہیں جو لوگ کبیرہ گناہ کر کے مرتے ہیں لیکن توحید پر مرے ہیں وہ شرک نہیں کر رہے تھے ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تحت ہوں گے چاہے گا تو ماسکر دے گا اور چاہے گا تو آداب دے گا ٹھیک تو اللہ تعالی کی مرضی کے اس میں یہ مطلب نہیں کہ سب کو چاہے سب کو معاف کر دے یہ اعتقاد نہیں ہمارا کیونکہ کچھ لوگ ان میں سے ضرور جہنم میں جائیں گے اور پھر ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو سفارش کے ذریعے جہنم سے نکالا جائے گا بات سمجھ آ رہی ہے تو سارے اصحاب قبائر کو اللہ معاف نہیں کرے گا بلکہ باز کو معاف کرے گا تو اب جن باز کے لیے اللہ راضی ہوگا کہ چلو ان کو معاف کر دیا جائے چلو ان کے ہاتھ میں سفارش کر دو بات سمجھ آ رہی ہے جیسے اب ساتھی نے کہا کہ ان کو اس لائف کرنے کے لیے یعنی ان کو اس لائق سمجھے گا اپنی مرضی سے کہ ٹھیک ہے اللہ کی رضا ہے کہ ہاں ٹھیک کر دو ان کے لیے سفارش یہ اس کی ایک چھوٹی سی ہے کیونکہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے مجھ سے بارہ سوال بھی کیا گیا ہے بعض جگہوں پہ بعض لوگوں نے راضی ہوگا تو سفارش کیا ضرورت ہے تو مطلب یہ راضی ہونے کا کہ اللہ ہمارے حق میں راضی ہو کے ہمارے حق میں سفارش ہو جائے ہمیں اللہ اس لائق سمجھے ہم سے اس طرح سفارش کے لیے راضی ہو نہ کہ ہم سے مکمل طور پہ راضی ہو ہم سے سفارش کی خاطر راضی ہو واسنائی جی تو کرنا, اس کو اس کو تو تو جی بات اصل یہی ہے کہ قیامت کے دن یہ مسئلہ ہے ہی نہیں سرے سے قیامت کے دن آپ یا میں یا کوئی بھی بندہ اپنی مرضی سے کسی کے لیے سفارش کی بات کر ہی نہیں سکتا ٹھیک جی؟ کیونکہ بھائی یہی بات کر رہی یہاں پہ کہ ایک تو ہر کوئی بندہ سفارش کے لیے نہیں کرے گا بلکہ اللہ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا پھر ہر بندے جس مرضی مرضی میں جس کے لیے چاہے سفارش کر لے یہ بھی نہیں ہوگا بلکہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہو کہ ہاں فلاں کے لیے سفارش کر لو پہلے اپوائنٹ کرے گا آپ کر سکتے ہیں سفارش ٹھیک جیسے نبیوں کو یا مومنین جب جنت میں چلے جائیں گے اہل ایمان جب جنت میں چلے جائیں گے تب جا کر کے وہ سفارش کریں گے کیونکہ تب تو معاملہ کلیئر ہو گیا ان کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو کے اندر پہنچا دیا ان کو نبیوں کی سفارش سے اللہ کے نبی کی سفارش سے وہ وہاں جا کر کے سفارش کریں گے اپنے ان مومن بھائیوں کے لیے جو جہنم میں پھینک دیے گئے ہیں تو وہاں پہ وہ اللہ سے وہاں کہیں گے کہ اللہ ان کو نکال لے یہ ایمان والے تھے ہمارے بھائی ابھی آئے گا انشاءاللہ شاء آگے لیکن جنت میں اور جہنم میں جانے سے پہلے میدان حشر کے اندر کسی کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے کسی کو کہتے کہ اللہ اس کی سفارش میں کر رہا ہوں تو قبول کر لوں باسمیائی یہ دنیا میں ہوتا ہے آخرت میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے کہہ سکتا ہے کہ نہیں کہا لیے نہیں سکتا سوائے ایک موقع پہ جو شروع میں سارے لوگ بھاگے بھاگے پھریں گے نبی نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آئے نبی آپ سفارش کیجیے اللہ سے کہ ہمارے درمیان فیصلہ شروع ہو کارروائی شروع ہو وہیں پر مشغول وہ کہے گا باقی کہیں نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے, اے اللہ کے نبی میرے لیے سفارش کر دو اور یہیں سے وہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے جو ہمارے لوگ جو بے وقوف بناتے ہیں عوام کو سادے گھولے بھالے لوگوں کو وہم میں ایک عجیب و غریب قسم کی ایک اوہام کے اندر رکھتے ہیں ایلوزر میں رکھتے ہیں اوری میں رکھتے ہیں پتہ لگتا ہے کہ وہ شاید رض واقع میں نہیں ہے وہ پتہ نہیں کون سی خیالی دنیا میں ہیں وہ ایک لوگوں کو جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے اور جھوٹی تسلیاں نہیں جا سکتا میں لے کے جاؤں گا لوگ اس طرح کے جھوٹے وعدے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اللہ تعالیٰ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے یہ لوگ لوگوں کو جھوٹے وعدوں اور جھوٹی باتوں سے یہ تجرب فریب کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں قیامت کے دن تو امبیا کو چرت نہیں ہوگی اللہ کے دربار میں بولنے کی یہ کون ہے یہ دجال شیخ کی نظر کے لفظ کے مطابق یہ دجاجی دجاجرائے کیا ہیں یہ لوگ یہ جفال یہ گمراہ لوگ یہ جو اللہ اس کے رسول کے خلاف اپنا ایک مشن جاری کیے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو جو کفار اور ایسے لوگوں کی کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہاں اللہ کے سامنے بول سکے انبیاء تھریں گے کانپیں گے تو یہ کون ہے لہذا اللہ ت... قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے بغیر کسی میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ سفارش طلب کرنے کی بات کر لے یا سفارش اللہ تعالی کے دربار میں کرنے کی ضرورت کر لے جی کہ اللہ کے دربار میں اس دن کوئی نہیں بولے گا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے نہیں ایسے نہ کہیں ایسے نہ کہیں جو بندے اب کا نہیں بلکہ آپ یہ کہیے کہ اس بندے کا برا حال ہوگا جو دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے منحرف ہو باسمیائی ہمیں کسی بھی بندے پر حکم لگانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہمیں غلطی پکڑنا یا کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنے کی تو اجازت ہے لیکن ہم کسی پہ حکم لگائیں کہ تمہارا حاصل خراب ہوگا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بندہ مارنے سے پہلے توبہ کر لے اور ہمیں اس کا علم نہ رہے ٹھیک ہے لہذا ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ فلاں بندہ یا آپ فلاں صاحب آپ جس طریقے میں وہ غلط ہے کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے یا حدیث کے خلاف ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کافر ہیں یا آپ کا حشر خراب ہوگا بات سمجھائی جی اب یہ بات سفارش کی ہو گئی میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں گا سفارش کے مسائل میں کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس ابو اور تفاسی اور, اور مواقع کا وقت کتنا بچا شاپ جی تو اب یہ نہیں میں پڑھی اب بات یہاں یہ آئی کہ سفارش کی دو شرطیں ہیں یا تین شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہو دوسری شرط یہ کہ اللہ اس سے راضی ہو جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے جملہ وہ موحد ہو اور اس سے سفارش کیے جانے کے لیے بھی راضی ہو کہ اس کے لیے سفارش کی جائے اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اجازت دے کہ چلو بھائی آپ سفارش کرو ٹھیک اس کے بعد سفارش کرنے والے قیامت میں کتنے طرح کے لوگ ہوں گے لوگوں میں جو ذی روح ہیں ان میں تین طرح کے لوگ ہوں گے ایک تو انبیاء نمبر دو مومنین اور نمبر تین فرشتے حالانکہ زیرو کے علاوہ میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا یہ لفظ علماء استعمال نہیں کرتے میں نے اس استعمال کیا کیونکہ کچھ اعمال بھی ہیں جو سفارش کریں گے قیامت کے دن کچھ اعمال بھی ہیں جو قیامت میں قرآن مجید آپ, آپ... کے اس میں لکھ دیا گیا ہے قرآن مجید بھی سفارش کرے گا اور صوم بھی سفارش کرے گا اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس میں ذکر ہیں انشاءاللہ آئیں گی تو جو زیرو ہیں ان میں تین اقسام ہیں سفارش کرنے والوں کی ان سفارشوں میں ہم سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارشوں کی طرف آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا ہے مقام محمود کا مطلب ہے ایسا مقام و مرتبہ جس پہ آپ کی تعریف کی جائے آپ کی تعریف کیسے کی جائے گی آپ وہ حدیث آپ کو معلوم ہے میں مختصراً پڑھوں گا کیونکہ وہ حدیث کی ساری تفاصل ساری باتیں بہت زیادہ بار بار مقرر بھی ہیں اور لمبی ہے کہ جب حشر کا میدان ہوگا اور لوگ پریشان ہوں گے ایک لمبے وقت تک کچھ نہیں ہو رہا ہوگا لوگ اپنے اپنے اعمال کے وجہ سے اپنی مشقتوں کو برداشت کر رہے ہوں گے سورج بہت قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں شراب اور ہوں گے ایسے حالات میں جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا وہاں لوگ انتظار کرتے کرتے جب تھک جائیں گے تو وہاں پھر کچھ لوگوں کے دل میں آئے گا کہ چلو کوئی کچھ کرو کسی کے پاس چلو کچھ کہو کسی سے کچھ کام ہو ہو کیا رہا ہے کب تک انتظار یعنی یہ پریشانی سبر کرتے کرتے وہ لوگ بے چین ہو جائیں گے تو پھر لوگ اکٹھا ہو کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم آپ ہمارے باپ اور ہمارے دادا ہیں آپ سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی اپنی طرف سے روح پھونکی آپ کے لیے اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا تو آپ کی تو بہت فضیلت ہے آپ کا تو بڑا مقام ہے اللہ کے یہاں تو چلیے آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ لے بین بیننا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ شروع کرے یعنی وہ لوگ جو سفارش طلب کر رہے ہوں گے وہ کاروائی شروع کرانے کے لیے سفارش کروانے کے لیے جائیں گے دیکھیں یہاں پہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو خود بہت بے چین ہو کے بھاگیں گے لوگ اور یہ فیصلہ کرانے کے لیے صرف مومنوں کے آپ میں نہیں فیصلہ ہوگا بلکہ سب کے لیے فیصلہ ہوگا لوگوں کے آپسی کے لے جائیں گے کفار کا بھی آپس میں جو مظالم ہیں اور مسائل ہیں کفار نے مومنوں کے ساتھ جو مسائل کیے ہیں ان ساری چیزوں کے حساب کتاب ہوں گے سب چیزوں کے سب چیز بازیں کی جائے گی وہاں لا کر کے تو اب یہ سب کام جو کاروائی شروع ہوگی اس, اس کاروائی کا فائدہ کفار کو بھی ہوگا کہ کام شروع ہو گیا اور مسلمانوں اور مومنوں اہل ایمان کو مجھے ہوگا کہ ان کے لئے بھی کام شروع ہو گیا تو یہاں پہ سارے لوگ بھاگے بھاگے آدم کے پاس جائیں گے علیہ السلام تو وہ کہیں گے کہ بھئی مجھے آج اللہ کے سامنے بولنے کی ہمبت نہیں مجھے شرم آتی ہے میں نے اللہ تعالیٰ کی نفرمانی کر دی تھی میں نے درخت کو جس سے اللہ نے منع کیا تھا اس میں سے میں نے کھا لیا تھا لہٰذا آج میرے میرے بس کی بات نہیں ہے نفسی نفسی مجھے اپنے نفس کی پڑی ہے مجھے اپنے آپ کی فکر ہے مجھے کسی, میں کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا لہٰذا تم لوگ جاؤ نوح علیہ السلام میرے بیٹے نوح کے پاس چلے جاؤ وہ بھیج دیں گے آپ غور کریں کہ آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے اور نفسی نفسی کہیں گے مجھے اپنی پرواہ ہے کہ اللہ مجھے کہیں میرا محاذہ نہ کر لے اس, اس, اس, اس غلطی کی بنا پر اور مجھے سزا نہ دے دے کہیں اس کے بعد نور علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو لوگ کہیں گے علیہ السلام آپ تو اللہ کے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے باقاعدہ رسول بنا کر دنیا کے والوں کے سامنے بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی دعائیں قبول کی اور آپ کے ساتھ بہت رحم کیا آپ کو طوفان سے بچایا تھا کی ان کے حوالے دیں گے ان کو تو علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی دیکھیے مجھے اللہ نے ایک ایک دعا دی تھی کہ میں اگر وہ دعا کروں تو وہ قبول کرے گا لیکن میں وہ دعا دنیا میں استعمال کر چکا میں وہ دعا دنیا میں استعمال کر چکا اور میرے پاس ہے ہی نہیں کوئی دعا اب مجھے نہیں پتا میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس سلسلے میں کچھ تمہارا کام کر سکوں لہٰذا نفسی نفسی مجھے میری فکر ہے کہیں اللہ تعالیٰ میرا میں نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کر دی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہو اس طرح سے وہ بھی انکار کر دیں گے اور کہہ دیں گے کہ جاؤ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو کہیں گے کہ اے, اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمارے باپ ہیں آپ ابو لمبیا ہیں آپ اللہ کے خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت ہی مقرب بندے ہیں آپ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے تو وہ ہم کہیں گے کیا کہیں گے ابراہیم علیہ السلام میں نے جھوٹ بول دیا تھا تین جھوٹ بولے تھے اللہ کے اللہ کی راہ میں کون کون سے نمبر ایک میں بیمار ہوں یہ میری بہن ہے اور بدھوں کو میں نہیں توڑا تو یہ تین باتیں بولے میں نے جھوٹ بولا تھا لہذا مجھے شرم آتی میں نہیں کر. اللہ کے سامنے بولنے کی ضرورت کر سکتا لہٰذا نفسی نفسی مجھے گھر ہے کہیں اللہ مجھ سے محاذہ نہ کر لے اس چیز کا تم لوگ جاؤ موسا کے پاس موسا کے پاس آئیں گے موسا سے کہیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں اللہ نے آپ سے کلام کیا سور پہ آ کے اور اس سے ہر نبی کی خصوصیتیں بیان کریں گے بہن کے. تو وہ بھی کہہ دیں گے نہیں میں نے ایک بندے کو قتل کر دیا تھا مجھے ڈر لگتا اللہ مجھ سے میرا نہ کر لے لہٰذا تم لوگ جاؤ عیسیٰ کے پاس عیسیٰ پاس آئیں گے لوگ عیسیٰ کو بہت ساری ان کی جو خوبیاں اور فضیلتیں ہیں کا ذکر کریں گے کہ آپ اللہ کے کلمہ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے کلمے سے پیدا کیا آپ جو ہے روح اللہ ہیں اللہ اللہ نے خاص آپ کو طریقے سے موجودہ طور پیدا کیا تو آپ ہمارے لیے اللہ تعالی سے سفارش کر دیئے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں وہاں پہ وہ کوئی خاص اپنے بات نہیں کریں گے جو غلطی کہیں گے نہیں نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا میں مجھے اپنی فکر ہے اللہ مجھے میرا معاصلہ نہ کر لے تو تم جاؤ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ ان سے سفارش کرو شاید وہ تمہاری بات کیلئے سفارش کر دیں پھر جب سارے لوگ اللہ کے نبی صلی کے پاس آئیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ میں پھر جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس آپ دیکھیں کہ ساری مخلوق بے چین ہے ساری مخلوق پریشان ہے اور بڑے بڑے انبیاء کے پاس جا رہی ہے اور سب نے تھکرا دیا انکار کر دیا کہ کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہم میں ہمت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے ہمیں تو اپنے نفس کی پر ڈر ہے کہ کہیں ہم, ہم, ہم علاقت میں نہ چلے جائیں وہاں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے اور چلیں گے اور جا کر کے عرش کے سائے میں جا کر کے سجدے میں گر پڑیں گے اور آپ اللہ آ فرماتے کہ اس وقت جب میں سجدے میں گروں گا تو اللہ تعالی فجن محامد ہی مالاسان کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت میرے ذہن میں اپنی ہمد و و تعریف اور ستائش کے ایسے ایسے کلمات اور الفاظ ڈالے گا جو آج میں نہیں جانتا گویا اللہ کے اور بہت سے ایسے نام ہیں بہت سی ایسی صفات اور خوبیاں ہیں جو اللہ نے آج تک نہیں بتائیں قیامت کے دن اللہ کے وسلم کو بہت سی اس میں سے چیزیں بتائی جائیں گی اور پھر ان نئے الفاظ کے ذریعے نئی حمد و صنا کے ذریعے اللہ کے وسلم اللہ کی جب خوبیاں اور پڑھائی بزرگی بیان کریں گے تصویر و تحمید کریں گے اور وقت کافی وقت تک آپ سجدین پڑے رہیں گے تب جا کر کے ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع اٹھاؤ اپنا سر وہ سر سا پوچھو مانگو تمہیں دیا جائے گا وشفا تشفا سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی اب یہ اجازت مل رہی ہے آپ دیکھیں سفارش کرنے کی اجازت مل رہی ہے ورنہ اس سے پہلے آپ کچھ نہیں فرما رہے کچھ بھی نہیں کہہ اللہ کے سامنے آپ اللہ کے سامنے بس پڑے ہیں عرش کے سائے میں اور اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہیں جو بھی اللہ نے آپ کو اس وقت الحام کیا ہے لیکن جب اللہ کا حکم آئے گا اس وقت آپ سر اٹھائیں گے اور اس وقت آپ کہیں گے کہ اے اللہ میری امت میری امت تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہاری امت کے لیے اتنے لوگوں کے لیے تمہیں میں کہتا ہوں کہ تم بغیر حساب و کتاب کے ان کو جنت داخل کر دو اس کے اندر جو لفظ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ یار امتی امتی فیقال یا محمد ارخیل من کا ملا حسابا علیہم کہ اے محمد اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن پہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے آج کے دن ان کو تم داخل کر دو جنت کے دائرے طرف کے دروازے سے یہ والی بات کہہ دی جائے گی اب ہم نے اس پہ نیچے ایک سوال نوٹ کیا ہے اس مذکرے میں کہ بھائی مخلوق تو آئی تھی اس لیے کہ ان کے لیے فیصلہ کرنے کی سفارش کی جائے اور آپ سے جب سفارش کی آپ کو جب آپ کو اجازت ملی تو آپ نے کہا اللہ میری امت میری امت جبکہ ساری بخلوق آپ کی امت نہیں ہے اور آپ کو جو جواب ملا کہ اپنی امت کے وہ لوگ جن پہ کوئی آج حساب کتاب نہیں ہونا ہے ان کو آپ جنرت داخل کر دو تو پھر اصل مقصد تو حاصل نہیں ہوا اس حدیث میں وہ دلیل تو نہیں آئی جس کے لیے عام طور پہ علما اس لمبی حدیث کو پیش کرتے ہیں صفات عظما کے لیے مقام محمود تو مل گیا ساری مخلوق جو ہے آپ کی تعریف کرے گی اس بات پر کہ آپ نے جرت کی آپ نے ہمت کی اور آپ کیوں کریں گے ہمت کیوں کریں گے جرت کیونکہ اللہ نے وعدہ کر دیا ہے دنیا میں آسا ربدو کا آسا ایسا کا ربدو کا مقام محمودا. اللہ تعالی نے مقام محمود کا وعدہ کر دیا ہے آپ سے تو مقام محمود یہی ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی جو ہے اس, اس کے لیے آگے بڑھیں گے اور جب آپ سفارش کریں گے تو سارے لوگ آپ کی اس پر تعریف بھی کریں گے یہی مقام محمود ہوگا تعریف کی جائے گی تو اہل علم نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں ایک جواب یہ ہے کہ جب اس حدیث کے اندر ذکر تو اصل شفاعت کا مقصد تو تھا کہ فیصلے کے لیے سفارش،, سفارش کرائی جا رہی تھی لیکن بات ہو گئی اللہ کے نبی کی امت کے کچھ لوگوں کو داخل کرنے کی سفارش کرنے والی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مومنین وہ اہل ایمان جن کوئی حساب و کتاب نہیں ہے یہ کیسے پتہ چلے گا پتا چلے گا اللہ نبی کو کب پتا چلے گا کہ ان لوگوں پہ حساب کتاب نہیں ہے جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا کب پتہ لگے گا فلا فلا لوگ بغیر حساب کتابیں ایک طرف ہو جائے ستر ہزار اور ایک اور بھی اس کی ذکر تھا کتنے لوگ ہوں گے تو وہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل موقف اور اہل حشر کی سفارش جس مقصد کے لیے وہ گئے تھے وہ بدرجہ اولا اس سے ثابت ہوتی ہے جواب یہ دیا گیا ہے کہ جب بغیر حساب کتاب کے داخل کرنے کی بات آئے گی تو تبھی تو آئے گی جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حدیث میں اختصار پایا جاتا ہے یہ حدیث راویوں نے جو لمبی حدیث ہے اس لیے بعض راویوں نے اس کو مختصر کر دیا ہے ورنہ اس کے اندر وہ چیز موجود ہے باسمیائی تو اس طرح جواب ہو جاتا ہے تو یہ پہلی سفارش ہے جو کہ جس کو شفاعت رزمہ کہا جاتا ہے جس کے لیے سارے انبیاء انکار کر دیں گے آپ دیکھیں کہ جب سارے انبیاء نے انکار کر دیا تو پھر ایک انسان ایک ہی نبی بچا اور پوری ساری مخلوط میں من اول اللہ آخر ایک بندہ ہے جو اس کے لیے کھڑا ہوا اور وہ ہے ہمارے نبی علیہ وسلم اسی لیے آپ کی تعریف ہوگی اور یہی وہ مقام محمود ہے شفاعت رزما ہے اللہ تعالی ہمیں بھی شفاعت عظمہ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اللہ, اللہ کے نبی کیا تو, تو یہ جو سفارش تھی اس سفارش کے بعد یہ ایک سفارش ہوگی جو اللہ کے مسلم کریں گے دوسری سفارش یہ ہوگی جو اس میں کہا گیا کہ اپنی امت کے ان لوگوں کو جن پہ حساب کتاب نہیں ہے ان کو آپ جنت داخل کیجیے داہیں دروازے سے تو پھر ایسے لوگوں کو یا اور وہ لوگ جو جنت میں جانے کے مستحق قرار پائیں گے اپنے اعمال کے نتیجے میں اور بہت سی سفارشوں کے نتیجے میں تو جنتوں کو جنت میں داخل کرا سفارت نمبر دو جس کو اللہ کے نبی کہ جو اللہ کے مسلم کے ساتھ خاص ہے کہ آپ سارے جنتی جنک جنبت دروازے کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور دروازہ بند ہوگا جنت کا اب مسئلہ آئے گا کہ جنت میں دروازہ کھلوائے تو کھلوائے کیسے کون کھلوائے جنت دروازہ اب وہاں پر پھر جنتی لوگ اب دیکھیں آپ پہلے تو سارے لوگ آدم کے پاس گئے تھے اس میں سارے لوگ داخل تھے اب سارے وہ جنتی جن کو جنت میں داخل ہونے کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے اور وہ جنت دروازے کے پاس کھڑے ہیں وہ لوگ ہے کہ آدم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمارے والد آدم علیہ السلام آپ جو ہے جنت دروازہ کھلوائیے تاکہ ہم لوگ پہنچیں تو بغیر کسی پر اس کے وجہ کہ ہم یہاں پر پریشان ہو رہے ہیں تو آدم صاحب کیا فرمائیں گے کہ ارے بھائی اس جنت سے تمہیں نکلوایا کس نے تھا تمہارے پاس میری ہی تو غلطی تھی میں نے ہی تو غلطی کی کہ تم اس سے نکلے تھے لہذا آج میں کیسے دروازہ کھما سکتا ہوں اس طرح سے پھر وہ کہیں گے جاؤ موسیٰ کے پاس جاؤ یا نوح کے پاس جاؤ اس طرح سے ہوتے سارے انبیاء کے پاس لوگ آئیں گے اور وہ انبیاء بھی کہہ دیں گے نہیں لہا لس میں نہیں ہوں اس سفارش کے لیے تو پھر آخر میں جا کر کے اللہ کے پاس آئیں گے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ میں آنا شفیع فی الجنہ میں جنت گزار سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا پھر آپ آئیں گے اور جنت کے دروازے پر دستک دیں گے فرشتہ جو ہے پوچھے گا من تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہ ہم عمر تو اللہ افطا اللہ لکھ مجھے حکم دیا گیا کہ میں نہ کھولوں مگر تمہارے لیے ہی تب جا کر کے وہ دروازہ کھولا جائے گا اور پھر جنت میں داخل ہوں گے یہ سفارش اب آپ دیکھیں کہ جنت کا مستحق ہونے کے باوجود بھی جنت میں جانا نہیں ملے گا جب تک یہ سفارش نہ ہو جنت کا دروازہ بھی اللہ کے نبی کے آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے کتنا کتنا مقام اعلی مقام یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے جنت کے اندر جنتی بھی اس کا داخل ہوں گے جب آپ سفارش کر دیں گے جی آسمان کے دروازے کھلنے کی بات ہے جی جی آپ ہر آسمان پہ جب گئے تو اس کا دروازہ کھلوایا گیا تو وہاں اس نے پوچھا اور یہ والی بات وہاں پہ اس نے کہی تو یہ بھی سفارش اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے اس سفارش میں کوئی شریک نہیں ہے جس طرح شفاعت ازما میں آپ کا کوئی شریک نہیں اکیلے آپ سفارش کریں گے فیصلہ شروع کرانے اور کاروائی شروع کرانے کے لیے اسی طریقے سے جنت کا دروازہ بھی آپ ہی کھلوائیں گے آپ ہی کی سفارش سے کھلے گا اور دنوں میں داخلہ شروع ہوگا لوگ جانا شروع ہوں گے اچھا اس کے بعد تیسری سفارش جو آپ کے ساتھ خاص ہے جس میں کوئی اور نہیں کر سکتا وہ ہے آپ کے چچا ابو طالب کے حق میں سفارش کرنا کیونکہ آپ سلم سے آپ کے چچا حضرت عباس نے پوچھا کہ اے اے رسول اللہ شاہلم آپ کے آپ کے جو چچا ابو طالب تھے وہ آپ کا بہت خیال رکھتے تھے آپ کا بہت دھیان رکھتے تھے آپ کی حفاظت کرتے تھے قریش کے لوگوں سے اور ان کی ان کے شر سے تو آپ نے ان کو کیا فائدہ پہنچایا تو آپ نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جن, جہنم کے آخری طبقے میں ہوتے ہیں لیکن میری وجہ سے اور میری سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے آزار میں تقریب کر دی ہے ہوا فی زحزہ میرا نار کہ وہ, وہ جہنم کی اس زحزہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر اتنی آگ ہے کہ جس آگ کے ذریعے ان کے تلوے ہی تلوے صرف پیروں کے تلوے ہی اس میں جلیں گے اور جس کے ذریعے رزم آتا ہے کہ یغلی منہا دماغ ہو ان کا دماغ اس سے جو ہے کھولے گا تو ابو طالب کو سب اخف و عذاب اداب جہنم یہ سب سے زیادہ خفیق اور ہلکا عذاب ہے جہنم کا وہاں دیکھیں آپ ابو طالب فیز آتی ایمان نہ لانے کی وجہ سے جہنم کے بہت سخت عذاب کے مستحق تھے لیکن چونکہ انہوں نے بہت کچھ کیا تھا اور اس کے لیے ان, ان, ان خدمات کی وجہ سے جو انہوں نے کچھ سپورٹ کی تھی آپ کی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے آپ کے چچا کے لیے نبی وسلم کو اتنی اجازت دی کہ آپ جو ہیں ان کے لیے سفارش کریں اور ان کا عذاب دوسرے کفار کے مقابلے میں ہلکا ان کو دیا جائے تو یہ والی سفارش بھی اللہ کے کے ساتھ خاص ہے اور یہ سفارش میں بھی وہ والی شرط نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ مشکو لہو سے راضی ہو یہاں پہ مشقو لہو سے راضی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ لیکن یہ مستفنا ہے یعنی یہ ایکسیپشن ہے کہ یہ جو ہے کیا نام ہے اس میں شامل نہیں اس کے لیے خاص استثنائی قانون ہے استثنائی فیصلہ ہے اس, اس کے بعد جو اور بہت ساری سفارشیں ہیں جن کو اللہ کے وسلم کریں گے ان کے بارے میں علما کا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہیں یا دوسرے لوگ بھی دوسرے انبیاء اور دوسرے دو یا دوسرے مومنین بھی اس میں شریک ہیں تو اب جو ان تین کے علاوہ بقیہ سفارشوں میں علماء کا اختلاف ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس میں دوسرے لوگ بھی دوسرے انبیاء بھی شریک ہیں ان میں سے پہلی سفاعت ہے کہ کچھ اہل جنت کے لیے اللہ تعالی اللہ کریم وسلم دعا کریں گے اور سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کے درجات کو بلند کر دے آپ دیکھیں یعنی جنت میں جانے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ ان کے درجات اور بلند کر دے تو یہ بھی ایک قسم ہے سفارش کی آپ نے فرمایا سلمہ سرایا اللہ کہ اللہ ابو سلمہ کی تو بخشش فرما اور اس کا درجہ مہدیین میں ہرا یافتہ لوگوں میں اس, ان کا درجہ بلند فرما تو آپ دیکھیے وہ صحابی تھے ان کی مافع کی دعا کی آپ نے اور ان کے لیے یہ کہ آپ ان کا درجہ بلند ہو تو یہ بھی ایک قسم ہے درجہ بلند کرنے کی علماء کہتے ہیں جی <تصفح> ابھی ان شاء اللہ ذکر آئے گا کچھ اور سفاہتوں کا کہاں کہاں کی جگہوں کے بارے میں سفارشیں ہوں گی یا ان کے فوائد اور فضائل ہیں وہ انشاءاللہ شاء ذکر آئے گا دوسری سفارش ہے کہ اللہ کے نبی وسلم سفارش کریں گے کچھ مومنوں کچھ لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنرم داخل کر دیں یعنی کچھ لوگوں کے لیے یہ سفارش کریں گے اللہ کے اس بندے کو بغیر حساب کے داخل کر دے اس کی مثال آپ کو معلوم ہے ایک مشہور واقعہ عکاشہ بن محسن کا واقعہ جب آپ نے کہا کہ یدق المن امتی سب الفا یدقل جنت من امت سبون الفا بغیر حساب ولا عذاب میری امت میں سے ستر ہزار لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے اور بغیر کسی عذاب کے پھر صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون ہیں تو آپ نے بتایا کہ اللہ ولا ولا ولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی بدشگونی نہیں لیتے بدعقیدگی نہیں رکھتے اور اسی طریقے سے تیب نہیں کرتے اسی طریقے سے استرقان یعنی کسی سے رقیہ طلب نہیں کرتے اور اپنا رب پہ توقل کرتے ہیں بلکہ یہ لمبی بحث ہے اس کے اندر بہت سے مسائل پہ تفصیل چاہیے اس کے بعد ایک صحابی نے کہا مجلس میں ان کا رکاشا نام تھا ان کا یاس اللہ ادھر اللہ ان یجعلنی منہم اللہ کہنے بھی آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان ستر ہزار مجھے بنا دے تو آپ نے کہا ایک صاحب اور کھڑے ہوئے کہ اکاشا, اکاشا بازی مار لے گئے کیونکہ شاید اللہ کی طرف سے ایک بندے کے لیے ہی اس محفل میں حکم آیا تھا اور وہ بازی ہے تو اکاشا کو مل گئی تو اب آپ نے جس یہاں دعا کی اسی طریقے سے اللہ کے قیامت کے دن دعا کریں گے کہ اللہ کچھ لوگوں کو تو جو ہے بغیر حساب کے قدم داخل کر دے تو وہاں پہ پھر میں مادہ کے ستر ہزار لوگ لیکن ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فسٹ تضر تو ربی میں نے اپنے رب سے زیادتی طلب کی کہ اللہ اور بڑھا دے 70 ہزار آپ دیکھیں کیا ہے عدد؟ مطلب کچھ بھی نہیں ہے حقیقت اگر دیکھی جائے اتنی لمبی دنیا کی تاریخ میں اور اتنے زیادہ تعداد ہے مسلمانوں کی تو بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی تعداد بھی ستر ہزار زیادہ ہی ہے من تو اللہ نے فرمایا کہ فضادنی الفن سبرین الفن کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور بڑھا دیے ستر ہزار پہلے تھے پھر ان میں ہر ایک ہزار پر ستر ہزار اور بڑھا دیے گئے ٹوٹل کتنے ہو گئے تقریباً تقریباً پانچ لاکھ کے قریب ہو گئے جی چار لاکھ ستر ہزار قریب جو ہے ہو جاتے ہیں تو یہ پانچ لاکھ کے قریب یعنی آدھے ملین لوگوں کے قریب جو ہے وہ یہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنم داخل ہوں گے اب یہ اجازت پر کون لوگ ہوں گے اس وقت سفارش کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ ان میں کچھ لوگوں کے لیے اجازت دے گا کہ صلاح کے لیے کر لو تو ان کو بغیر حساب کے داخل کر دیا جائے گا اس طرح سے ہوگا کہ کچھ لوگوں کے اعمال ان کے عقائد ان کی نیت ان کے اخلاص ان کے ان کے جذبات اور ان کی جو ان, ان کا جو دنیا کے اندر خدمات تھیں اور ان کا جو اللہ پر اللہ کے ساتھ ایمان تھا خالص ان وہ اللہ جانتا ہے دیکھیں یہاں ایک اور نقطہ نکل کے آتا ہے کہ اللہ تعالی مشہور لہو سے جس کے لیے سفارش ہوگی اللہ راضی کیوں ضروری ہے اللہ راضی ہو کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا ایمان کتنا قوی تھا ورنہ اللہ کے نبی کو یا کسی دوسرے بندے کو جو سفارش کرے گا اسے نہیں معلوم کہ کون بندہ ایمان والا تھا کون نہیں تھا کوئی منافق بھی تھا تو انہوں نے نہیں پتا کہ اس کے دل میں کیا تھا تو اللہ بتائے گا کہ ہاں فلا فلا لوگوں کے ہاتھ میں تم سفارش کرو میں قبول کروں گا ٹھیک ہے تو اللہ جانتا ہے کہ کون بندے خالص مومن تھے کون بندے خالص اللہ پہ توقل کرنے والے تھے کون بندے ایسے تھے جو اللہ اللہ کے ساتھ توقل کرنے کی وجہ سے دنیا بھی ساری مسائل پر وہ ہلکی ہو جاتی تھی ان نظروں میں کسی بھی طرح کی بدعقیدگی کا شکار نہیں تھے تو وہاں پہ سفارش جب کر کی جائے گی تو اس سفارش سے ان, ان, ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا جو جو کہ ہمارے اس تعداد کے حساب سے پانچ لاکھ کے قریب بنتے ہیں لیکن ایک اور روایت ہے اللہ کے فرمایا اس اللہ, اللہ, اللہ نے مزید میرے لیے جو اضافہ کیا اللہ کے کے دونوں یہ لپ جو لپ ہوتا ہے پر ایک ہاتھ والے کو بول جاتا ہے بولتے پانی جی تو لبلا من رب ربی کہ میرے رب کے تین لب بھی اور اللہ نے شامل کر دیے انہی بغیر حساب کے داخل ہونے والے لوگوں میں سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لب سے اٹھائے گا اس طرح سے تین بار اور جتنے لوگ آ جائیں گے اہل ایمان میں سے ایک, ایک, ایک ملین ہوں گے وہ تو اللہ جانتا ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح کے لوگوں کو کتنے لوگوں کو پڑھائے گا وہ اللہ جانتا ہے لیکن تین بار اللہ تعالیٰ اپنے اپنے لب سے لے گا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان لوگوں میں شمار کرے ان خوش نصیبوں بنائے جن کو یہ شفات حاصل ہوگی اور بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنم داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے بنائے چلے خیر सवाल जी नाम ले लिया नाम लेना चाहिए अंबिया को कैसे पहचानेंगे भाई देखिए अंबिया को पहचानने के लिए जाहिर की बात है कि हम लोगों ने अंबिया खुद देखा लेकिन अंबिया की अवाम ने उनके उनके लोगों ने जिनके जमाने में हुआ है वो तो जानते हैं ना भाई हमने अल्लाह के नबी को नहीं देखा लेकिन सहारा करने देखा تو وہاں تو جائٹی بات جب لوگ بھاگے بھاگے تھے چرچہ ہو جائے گی لوگوں کو بدل جائے گا ورنہ اس کے علاوہ تو میری سمجھتا کوئی اور طریقہ ہوگا ورنہ کوئی حدیث کے اندر ایسا کسی نسل میں کسی روایت میں یہ لفظ نہیں کہ نبیوں کے ہاتھ میں کوئی خاص چیز ہوگی اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لے الحمد ہوگا لیکن ہر نبی کے لیے کوئی پہچان ہوگی ایک خاص علامت لیکن ہاں نبیوں کی کا تم ضرور ہوگا شیخ نے پڑھی کہ مجرم ان کے مجرموں کو جب الگ کیا جائے گا تو انبیاء اور شہداء اور صالحین بھی الگ ایک خاص انداز میں ہوں گے لیکن کوئی پہچان ہو نبی کی کہ یہ نبی ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے دیکھا تھا وہ کوئی نہیں پہچان سکتا جو جی جو کالی کملی کی جیسے اور چیز مجھے جی وہ شفاعت کے مطابق آتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ مختلف مقامات کے ایک شفاعت رزما کریں گے اور دوسری جدید کی شکایت جنت کے باب میرے دروازے کے پاس ہوگی جی جو کے درمیان رسول الداسلم کی شفات آیا ہے یا آج جو ہمیں وہ نفا بتاتے ہیں وہ کون سی شفاعت ہے اس شفاعت کے اندر یہ جنت اور شفاعت ہوشمہ یہ دونوں مراد ہیں یا صرف ایک اللہ کے نبی کی شفاعتیں کئی ایک ہیں ابھی ان کا ذکر آئے گا میں نے کہا کہ تین شفاتیں ایسی ہیں جو صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں باقی شفاعتوں میں آپ بھی کریں گے اور دوسرے لوگ بھی کرنے والے ہیں ان میں ٹھیک ہے ان کا ذکر انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد آئے گا اور اور دوسری سفاتوں کا ذکر ورنہ یہ شفاتیں تو بہت زیادہ وہ نہیں ہے کہ سفات عزما بھی مین ایسی نہیں ہے کہ جس سے کوئی خاص فائدہ پہنچے کسی کو سوائے کے کہ کاروائی شروع ہو جائے گی اور جنت والوں کی شفات پر اتنی ہے کہ ان کو بے چینی ہو رہی ہوگی کہ دروازہ کھلے باقی ورنہ ان کو کوئی اور پسند نہیں ہوگی لیکن اور ابھی سفاتیں آئیں گی جو بہت اہم ہیں جن کا ذکر ان نماز کے بعد آئے گا que De la gama